رب سنے کیتا ماں دا, سایابی, باپ دا پہلوں گیا ماں دا او گیا دادا جی سن او گئے چاچا سیو گیا ہر ہر خالی کر کے کلا رکھ کے پھر ساری دنیا تے چڑھا کے رب دسیا ہوں دسو کلا کی کردہ اتاں کر کے ل لکھا لکھا پارٹیاں لکھان ل لکھا نفری بئیمان جو نہیں لائی کھ نہیں کر سکے الٹا بیڑا میں اس فقی قدم چیٹا جنہیں صرف ہیک نال لائی. ایک لایا ایک میں کسم کھا کے آ سکنا اندر جی اندر رب نہ آتا تو میں نہ چل سکتا میں کدو کا پیشیا جانا سر دنیا حیران ہوتی ہے کوئی آدھے نے پتا نہیں ایجنسیاں کا بندہ ہونا سی دا سب ایک پروفیسر اترا ہوئے لکم انگریز کیوں دے تو چشتی جہاں یا تے انڈیا کا ایجنٹ یا پاگل ہے میرے خلاف بولیا سکے کی میں پھر آج اٹھے جا کے کٹی चंकी फार के तीन घंटे पूरे आए मेरे किश्त आई पंशाला जिथे चल जा उ शहीद साद नहीं बड़ेगा गंभीर <laughs> <laughs> मैं पुत्र तू भाभी वेखे नी तेन पता नहीं सुनी की हों स आते ने भाभी बंदियों कोल तो सुनिया का कट्टा भी जिते एक अकलो फारग ने ان کٹا لگ جق والے مطلب پتا لگنا میں جہی سی دشا گل کی نا کہ یا انڈیا کا ایجنٹ یا پاگل یہ لفظ روپئے دستے نے کوڑا اکے کی میں جے جی انڈیا کا ایجنٹ تو پاگل نہیں क्योंकि पागल नजेंट रख दे कोई नीज मतलब उधर फिर अकलू फारे गए मालूम होया उतरी ब्याह तू निरा चगल दी चगल है तेन पता मुंह चौकी प्या क ت پروسر کو سیک گا گا تو ہوا تھی آئی میں محمد اربی کے فقیرہ کو میں تین سکھاوا لفظ کی مو چی دینا زیر اگلے ہفتے دیاں ساری تکریر میں آندرا آندروں جیڑی نا ان چشکی بہت زیادہ ہو گئی کسے نیم حکیم اللہ ہدایت دے اس مین کچلا چکھ پایا <laughs> <laughs> <laughs> کوئی ڈاکٹر صاحبان ہو رہا کوئی گولیاں کھوائی بس وہ ایسا بیٹھیا جوڑا جو. انشاءاللہ شاء میں کافی ٹھیک ہو رہا حضور ادھروں بولنا ہے ساری رات جاگنا ہے بارہ مہینے سال دے ایک دن خالی نہیں ہاں ای کام نہیں ہو رہا نا تنگیا اللہ سونے دے فضل و کرم دے کے میں نہ کسی چمچم نہ ایجنٹ نے ڈر کسی پاس گمل مار جا میں میری جیب چی بھی نہیں اللہ سونے ہاں کیونکہ مبلغ واسطے اصلا رکھنا حرام ہے مجاہد جائز مبلک کے مجاہد کا فرق ہے محبوب خدا سال مکہ شریف خالی مبلک سن اصلہ جی، نہیں رکھا جد مدینے آئے نے اتنے جہاد فرد ہویا ہے پھر مجاہد سن محمد اربی اصلا اٹھوایا بھی ہے رکھایا بھی لڑایا بھی ہے مبلغ کی حکومت جو تینوں پتھر دعا میں توجہ نہیں فرما لیا حضرت ساڑھے نو سالہ مبلغ ہے ساڑھے نو سال کے عرصے میں کافر پتھر مار مار روڑی دے تھلے تے دب نے نبی کدی سوٹا نہیں چکیا اصلا کتنے چکتا توجہ نہیں فرمائی میدان اچھا. خالی مبلغ میں جہاد واسطے نہیں پتھر نبی دعا دے نے. جد مدی چائے پھر تلوار بھی چکی ہے برچے بھی چکے نے نیزے بھی چکے نے جنگ بھی ہوئی نے ایک نہیں بیاسی ہوئی معلوم ہوا بیٹھے نال جا لڑے گا توجہ سمجھ لگی نے جن چور لگے دے نہیں اصل چوکے چور نے دہشت گرد نے یہ بےمان نے اصل کا تینوں اگلے مار تابی بھابی تین کافر نبی نو پتھر مارن دوا دین کیوں لڑے توجہ نہیں فرمائی جگہ دشمن نہیں نبی نبی اپنی جان دے سامنے پیش کی کھڑے وہ پتھر پہ مارتا لو لہان پہ ہوں نے لیکن سرکار اگو ہاتھ اٹھا دے بزرگاں کتاباں لکھیا اس بندے کے لیے تبلیغ حرام ہے جو اپنے آپ کو صبر میں نہیں رکھ سکتا میں امام غزالی دیا کتاب علم الاخلاق سے وقا کتنا مراد جہل کٹے فلانے شاہ صاحب حافظ آبادی صاحب پانچ کلا شن دو ادھر دو ادرو کدھر جا رہے ہو تبلیغ پر میں کہنا تو دہشت پھیلانے جا رہا ہے تبلیغ کی میرے کبلاج میری غریب نواز میں نے دیکھ چاہے نے اصل ہاں جی رب انہاں نو دیتا ہے انہاں نو دیتا ہے تو پھر انہاں دا ایک اندر دا دسلا ہوں جی موج آ انہاں نگاہ جو کیسا دہشت گردی دا نہیں اے اصلا محمد اللہ دس توجہ لال بول سبحال مبام ہے دس لاکھ کا اجتماع ہے حضرت تکلیف کے لیے تشریف لائے ہیں لیکن مبلغ था था था صاحب نظر نہیں آ رہے کہاں چھپے بیٹھے ہیں اگے بوریاں پی و حضرت تاڑے نے ادھر کلاشن کوف نے ادھرو کلاشن کوف نے پورا وگا حضرت کا ممبر بنیا حضرت ہاتھ نہیں ملاتے کسی سے ملتے نہیں کیوں مت چونڈی مار جائے مبلغ مبلے گوری ٹور تے ہو جائے مبلے مبلے مردود مستفا تبلیغ فرماوے پتھر سینے تے کھاوے توریا رکھی کھائے توجہ نہیں فرمائے گی भाई यार पर असा भी इतने ओह ना सामू किसी कुछ पढ़ाया ना सिखाया है हाँ जी ना कि दस्या मुंज कु पीर बैठा तो सिर्फ नजराने जोगा माशा की बह के आयो अच्छा, अच्छा। जे रुपये दो सौ च दिता है पीर की कदर ही नहीं जानते बेहू दंगा हो होगा کتوں ٹور کے آئے کھانا دو تھوڑے لو گس ہوتا لائن آئے بیٹھے مراد میری مستاجری نہیں مرضی کی مرضی اپنی بخش کھے نہ دے کوئی شرم کر کوئی ہیا کرو بلا اے مستاجری لا پیر اس پیر نے تین دسیا کچھ اصا ایک پیرے مریض نل کی تیرے پیر دا پردہ کوئی نہیں آتا ہاں واقعی کوئی نہیں جو رنگ سکول جنیا اسا آخیا بھائی تیرے گھر پردہ ہے آ ہاں آخیا مونج کٹی جی پیر بے پردہ مری پر آ پیر وہ ہوا تو شریعت دراہ دے تا چلنا ہے وہ چلے آخڑا یہودی تغیرت تے تے کجرا ہالے پی رویے چاہے انکی حدرا صاحب ہاتھ اگے کرو ہوں میں کرنا دے. تسا میرے کول پیسے لے کے پھر تسان مرید کیا سی میں مفت کرنا سیدا راہ دسنا میں مزہ والے کو مستحجری منگ جا مجب نظرانے کون نظرانے تو کیوں لڑے جلے مرید نہیں وہ بھی نے جی مرید ہیں نشانی ہوں دلگا کی حب جیڑی ہے نا اللہ دل رکھی ہوتی سید کرما والے سرکار شاہ صاحب رحمت اللہ وہ کالے دل والے شیر ربانی دا رنگیا آپ سرکار مرید جا رہے آپ سرکار گزرے سرٹے بوٹا نہیں ہوں گزرے بوٹے کان نال جو لگا ہر سر آواز دواز آتی پیے حضرت پیر مہر علی شاہ حضرت پیر مہر علی شاہ حضرت پیر مہرب فرمایا اج مہر علی شاہ صاحب دا ارس اج ہر شہ ذکر مہر علی کا فکر دے ادنی ادو یاد کرو میں رب دا فقیر ہر شہر یاد کر رہے مولا ہر شاہ فکیر کا فکر کردے وے ہوں تو ذکر اونج کی تھی میں چرچا میرا تاج دل لگ رہا پر پروان اٹھا دم گیا جلال سب پڑھیا بیٹھی بیٹھی میں دم دم لولو دل لگیا سبحان اللہ آخر دانہ جیند رہتے اللہ مسلمان دعا میرے حضرت صاحب god they love the it oh. will Allah گرو عمر عثمان محبر محمد مصطفاد یار بہ علی و فاطمان شبی شبر علی و فاطمہ سب رو شبر نبی پاک دے انوار وہ کرم کی تار دین ددی نیارے کرم کی تار دین ددی نیارے بر اشاڑی آسان عشقر جیتی ہے بالی اصوشکر جیتی ہے بازی احد احمد محمد یار واجبلت رام عالم حق بقیت صلف جانتی نئی ماں میں عالم سنبھال حضرت علامہ مولانا الحاج محمد ابو داؤد محمد صادق شاہ کامت برکات مولالیہ جناب جی اکرام کرامعین ایرام السلام علیکم و رحمۃ اللہ پہ جراط کا موقع ملے میں کچھ دن آگام کتنے بڑے بزرگ آنے سر سامنے فرمائیے اللہ تبارک و تعالی مخلصین اپنے بندیاں صدقہ اس فقیر سے اور جناب تمام حاضرین اپنی خاص رحمت نازل فرمائے اور اپنے Yes. Nice. حاجی صاحب قبلا متضم ہو سو روز محنت اور انتخاب پیشا کا نتیجہ ہے جب اصے ہوں اس مقام پاکستان بلکہ پورے عالم اسلام کے ایک عظیم مقام حاصل میرا روسکن جناب شام حاجی صاحب جب نہیں ہمیشہ مرد دین خدمت کی خدمت کرتے ہیں عمارت فلک بوس مکانات خدمت نہیں کرتے عمارت کی ضرورت نہیں دیتے مرد تعمیر کرنے والے مرد کی ضرورت اتاپا اتاپا اتاپا اتاپا اتاپا اتاپا اتاپا اتاپا اور اس واسطے جب کوئی عالم دین اٹھ جانگا ہے عمارت کے اندر جتنا توسن ہو جائے جتنا کشادگی ہو جائے جتنا تبدیل آ جائے دین کی دی خدمت اس عالم تو بعد اس نحجے نہیں ہو سکتی حضور قبلہ علم محد شہ اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی آپ مرد سن مرد حق سن اور مرد گر سن تو انہ دی نظر کرم کے انہوں محنت دے سکتے جامعہ رضویہ فیصلہباد ایک مقام حاصل ہوا ری دنیا تک جناب دفل یافتگان روحانیت کے پیاسا شراب کر رہی اگر جناب پر گئے تو عمارتوں کے اندر جتنا توسیع ہو گئی ہے جی ان خدمت نہیں ہو رہی سڈے اندر یہ سات سے کم تری آ گیا اچھے سمجھنے ہاں تو دین دی خدمت ہو سکتی بہت بڑا مدرسہ ہومت کئی سینکڑے کمرے ہو بعد یہ ہاسٹل بنے ہویاش گا. جی گاوا ہوا گا. جڑے حقیقت دین لوگ اسلام دے مزاج نمجھ اس باب تو بخوبی آگاہ ہے کہ اسلام نو مخلص دل چاہیے بلند عمارت نہیں چاہیے اسلام نو صاحب روحانیت آدمی چاہیے अगर वो जो दरख्त दिखे बैठ के अल्लाह के दीन की खिदमत करे वो वह दरख्त रहुनिया तक निशानी हिदायत बन जाता है और वह सब स्वाह हकाक मू बोलता सबूत में, سمجھتا ہوں جسے حق میں اگلا ہوں مسجد ہوں میں تہذیب کا پرزنگ اپنے خفا مجھ سے بے جانے بھی نہ خوش میں زہر حلا کو کبھی کہنا نہ مشکل ہے کہ ایک بندہ حقبین و حق دیش کا کے تو کو کہے دوہے دماغ اس وقت اگر کام کے کوئی نگاہ ٹک دیے فقرت حقیقت بیان کر رہے ہیں وہ الہاج مولانا محمد ابو ابودا محمد صادق صاحب دامک برکات وحمل علیہ دی ذات بابرکات میں جنہیں تو نگاہ ٹک دیے اور تسکین حاصل کر دیے یقیناً امام اہل سنت دیا آستانے کا एक चराग जिथे तक इस चिराग की रोशनी जा रही है दुनिया कुछ बाहर लर्जा बनना हो रही है। दिन्दा दिन्दा मैं जो बयान कर रहा मैं शास्तान का कोई मरीद नहीं यह समझो जो मुरीद خون یا اس نسبت نہ تعریف کر رہا ہوں میں جو بیان کر رہا ہا, حقیقت مغربی اور میں پہلی مرتبہ اٹھایا آجر خدمت میں درخواست آدمی ہوں کوئی پیشہ دار مقرر بھی نہیں تو جو موضوع منتخب کیا بڑی محنت شاخا تو بعد استیب دتا وہ بھی طریب ہے غریب موضوع ہے جلسے جو مناسبت بھی اس کے اندر کما حق کو موجود ہے کیونکہ جلسہ دستارے فضیلت اور تعلیمی بنیاد تعلق پر رہا ہے اور آج صاحب کی بلا کوئی کسی سماج فرما رہا ہے اس ڈیڑھ درجن ہافوں کی حفاظت کرانے دستار بننی کل ان شاء اللہ ہو رہے تھے رمایت کران خدمت کر دینے کا ہے لیکن جس مسلے بیان کرنا بارہ بجے تک جناک ترتیب دیا گیا اُنہیں پہ نہیں وہ بیان ہو سکے گا ایک ہے اس کی تلخیص کر کے اسنو بیان کرنا تاکہ اس کا خاکہ ذہن دن بیٹھ جائے اور ساری یہ نشست اسے کم لگ جائے یعنی اس طرح مقبولیت لحاظ نال تو اللہ جلا اور محبوبے عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہی جانتے ہیں لیکن جہاں تک یہ افادیت دا تعلق ہے کہ ساڑھی یہ نشست جہی ہے ایک فکری اور ایک انقلابی نشست بن جائے روایتی نشست نہ ہوگی کیونکہ اج کل اسمجھنے کہ سارے حفاظت کرام اور اولا کے طبقے کی احساس کمتری احساس کمتری بہت ہی حکومت اور حکومت کے پشت پنافو پیدا کیسی بڑی شد و کی بڑی شبدو مند کہ افغانی کی غیرت سڈی ہے یہ علاج ملا چون کے توہ و دمن سے نکال دو اس ہی کا جاپ میں چھگ دیا جس کا نام الا اہل سنت اور اہل سنت باقی کوئی کانٹا نہیں بلکہ انہوں دے فل نے جڑے ان ہاتھوں لائے نے وہابیت دیوبندیت اور باقی تمام بد مذاہب اور مذاہب باطلہ وہ انہوں دے اپنے فل نے گروپوں دماغ ہوئے جہاں کنڈا انہوں نے چھپ جائے وہ کنڈا سفجائے اہل سنت اور سمجھتا ہے اور پپی اور مسلم بات ہے تو ان ہے تعلیم کے اربا امرسب کیونکہ مہنگ تمام حضرات طلباء طلبا تمام حضرات نظر آ رہے یا حاجی صاحب قبلا دیتا ہے یافتگان مریدین میں بجائے اس مختصر وقت کے مقررانہ انداز گفتگو کرنے مدرسانہ انداز اپنا رہ تاکہ گفتگو و دماغ بیٹھ اربا عناصر تعلیم کے اربا عناصر یا دوسر طرح اس طرح تعبیر کر لو کہ تعلیم کے ارکان اربا چار رکن تعلیم دے کمی چار انہوں نے تو تعلیم ترکیب پاندی تھی مرتب کی گردی اور چار رکنے والے صحیح کامل تندرست اور مطلوبہ مطلوبہ فائدے کے مطابق ہونا ہو سب ضروری ہے اگر ایک دن در خلم پیدا ہو جائے تو تعلیم مثبت نپاؤ دین دینی مدارس ہو رہی ہے یا کسی طرح کسی جگہ پہ ہو تعلیم کے چار عناصر نے چار ارکان نے چار اجزا نے یہ چار اجزا کی اصلاح کما کواہد کو ضروری ہے اگر ایک دن در نقصان ہو بچہ تعلیم یافتہ ہونے کے بعد بھی جانور رہ جا اور اسانیت بھی ترقی نہیں ہو سکتی پہلا آنسر مقصد تعلیم کیا مقصد جنو اسلام نیت کیا جا اور حجی سے چاہیے ملانا لگنی تو پہلا ان سور تعلیم دا اور الحمدللہ للہ دین اسلام ہے جس نے مقصد تعلیم حق ہو بیان پروا دیتا ہے دنیا کے اندر تعلیم کے جتنے علم بردار نے کسی کو تعلیم کا مقصد نہیں اگر ہے تو خود تعلیم کے مقصود کے خلاف وحد ایک دین اسلام ہے جس میں تعلیم کا مقصد ایسا پیش کیا جن میں تعلیم کے کماقو مانی اور مطالب میں اور مقصود میں واد کرتا اور دوسرا رکن انسر معلم اور استاد تیسرا رکن ماحول और चौथा रुक निशाब मेरे गल समझ आ रही है चार नासिर चमांलाह तमाह कहू लाजम अगर तालीम के दे मकसद के अंदर नुकसान हो तब भी बच्चा नाकिस पैदा होगा अगर तालीम के दे मुआमन के अंदर नुकसान हो नतीजा गलत साबित होगा अगर तालीमे दे माहौल अंदर फसाद हो लड़का फासद पैदा होगा और फसादी पैदा होगा और अगर तालीम कोताही दे और कमी है तो बच्चा खुद कोताही का पलंबा सामने आए چواں چیزاں اسلام نے پوری حفاظت نہ پوری ذمہ داری بنا محفوظ رکھنے کا حکم دتا ہے مقصد تعلیم کیا ہے تز کیا نفس تہذیب اخلاق مارکت خدا نقص کیا چیز ہے تج کیا ہے نفس قد افلاح امن سکا تدخواب امن اور پسپوا نفس رسالت کے مقاصد میں سے عظیم مقصد ہے ارشاد باری تالا کا گرامی کے بچوں مقام منت اور احسان درد اللہ تعالی نے اس میں رسالت ذکر فرمایا اس میں ذات ذکر نہیں فرمایا محمدن احمد نہیں فرمایا تو مقام منت ہے مقام احسان جٹاون ہے اور احسان ادا بن گیا ہے کہ جس طرح محبوب خدا نے قرب خدا حاصل فرمایا ہے حضور دے صدقے حضور دی تشریف تشریفے سدقے انت میں بھی کردہ خدا کا مقام حاصل ہو جائے مقامی منت فرمایا مقصد رسالت فرمایا تاکہ رسول صوف اور ستھرا کرے فرماوے یوزت کی ہم واسطے اسلام کے اندر تزکیا نفس فرض عین کیونکہ مقصد رسالت ہے جو زخمی ہند اللہ بے پاک پیغمبر آئے ہی تزکیے واسطے تو ہر مرد عورت کے فرض عین ہے جو اپنے من صاف کرے اور اپنے نفس کا تزکیا کرے اوساف محبت دنیا دیا گلازت آخرت غفرت اوساف بغض حسد کینا تکبر جہالت ان تمام پہڑیاں نو دل دور کدنا اور زہر باطن شریعت مستفا د جما پہنانا اسلام بندر کروانا ہے اے فرد یہ وقتی اللہ علیہ وسلم کی کرتے نے تجکی کرتے ہیں اور یہ ہوئی اسلام کا اسلام کے اندر مقصد تعلیم ہے کہ تجکیہ نفس کیونکہ حضور پاک سکار محلے نے تعینات نے اور محلے نے کائنات بھی تشریف آبری مقصد دا اپنے دشویا تجکیل ہے نفس یہ ضروری ہے جو علم انسان حاصل کرے اس کو مقصود نفس درج کی جاؤ بھائی مسلمان آج کے انسان نے انسان کو اپنے آپ سے آج کے انسان نے انسان کو انسان سے بے خبر کر دیا ہے وہ پول دہازاں دوہے دٹی لوہے پتے لاندا پھر جانا نہیں تو میں اپنے آپ کو بے خبر ہے اور وڈو سائنس لوگ ہے کہ خود بندہ اپنے آپ میں سمجھا ہے منکرے حقی مل دے ملا من کافرست منکرے خود مل, مل من کافر ترس اللہ کا منکر لمار کے نزدیک کافر ہے لیکن جو اپنا منکر ہے وہ بڑا کافر ہے جو خود اپنا منکر ہے یہ بہت بڑا کافر ہے کے بندے تو اپنے آپ کو تو سمجھ نہ ہم رب تیرے واسطے فرمایا کسی میرے واسطے نہیں فرمایا ملک کرم نہ بنی آدم تورے واسطے اترا تعینات کسی نباتات پر جمادات واسطے نہیں آیا امانت خداوندی تیرے تیرے کندیا چکائی گئی اسمان نہیں چک سکیا تو کھبے چبے ایسے واسطے شیخ رومی فرماندے نے اے انسان تو اسمان کی گردش نیکھنا ہے آسمان دیکھ کے پہ وہ گردش پریشان ہے کہ یا اتنا عزیم مقبول پوری پیسے تو دنیا کے اندر مرد کا زیادہ ایسے مرد اللہ مجید آیا ست آیات حال استیاب نہیں تلخیصن میں لکھیاں نے اپنے ہاتھ نال جس کے اندر مقصد تعلیم ناض کیا گیا کہ مقصد تعلیم تجیا نفس تحریل اخلاق انسان ایک ایسے اخلاق دا سراتا اور مجموعہ بن جائے کہ ملائکہ فرشتے اس انسان دوتے اتنے رشک کر جہے یس پہ ماں آدے ما تانے مار دی سن اس انسان کرن اور حضرت جبریل امین دے اتے حضرت جبریل امین دے سامنے رب سونا فخر فرما دے اس انسان کو سامنے رکھ کے اور فرمایا جبریل دیکھو ذرا محدود شاہم پاکستان میں دیکھو ذرا امام اعظم ابو ہمیسہ رحمت اللہ لینی دے اخلاق اخلاق کی اصلاح اخلاق کا تجکیا اخلاق کا جناب سفایا اخلاق نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کے عظیم دے دانچے اور سانچے دے اندر ٹاہنا اے تعلیم دا مقصد ہے یہ چیزوں تو بعد پھر جا کے مارفت خدا حاصل ہو گئی اس واسطے شاپ دل ہو سے دے رحمت اللہ لائے شاہ ولی صاحب گالے دن کریں نیم جاند رحمت اللہ علیہ دا درس رات نو سن کے ادی رات نو گلی درد گردن سنتا اور شیر گنگنا رہے ہیں شر پڑھ رہے ہیں منہ دن ایسا ایسا آواز آئی جز سر دوست ہر عمر ام رزا آیا یاد دوست ہر چکنی ام رزا آیا جو سادیب و سو لوحے نقش غیر حق مصرے پورے کر اگرہ کوئی جنگ ہے آ ہے شیر شایف سادی علیہ رحم اچانک مبارو سفید داڑی مبارک مشبہ شکل ہے فرمایا پتر اگلا مصرا علمے راہ حق نہ نمایت جہا لس جو علم حق کا راستہ نہیں دکھاتا وہ جہالت ہے علم نہیں یاد دوست کے سوا جو کچھ کر رہا ہے تو یہ تیری عمر گائے ہو رہی ہے اور صرف عشق کے سوا جو پڑھ رہا ہے سب بے کار ہے شادی اپنے دل کی تختی کو اللہ کے غیر کے نقش سے دھونا صاف کر رہا. غیر کے نقش مٹا دے تو رب دی نقش دا نقش پا دے مستفا نقش پا دے دل دو حق نہ نمایا شیخ عبد الرحیم فرماندے نے میں پوچھا بزرگوں کہ شاہ ولی اللہ محدود رحمت اللہ فون دینشا کیا ہے اخلاق اپنے اخلاق یاد رکھنا اسلام واحد مذہب ہے جڑا بولنے پیلیا کر اسلام کی تبلیغ بھی عجیب ہے کہ خود آپ کر کے دکھا پہ اسلام کے خود چل کے دکھا پہ اسلام آج خود فیلنا چاہتا ہے اور اگر اسلام کے چلو نہیں زبانی کہی جاؤ تو پھر وہ نہیں ہوں گا کیوں اس واسطے کہ کئی اربابے بصیرت ہوں نے کئی اربابے بسر ہوتے نہیں بصیرت تالے کے اندر کی گل جانتے ہیں بسر والے ظاہر اور سامنے ویختے نہیں سامنے ویکن والے بہتے نہیں، دل کے پہت جاننے والے تھوڑے ہوں نے جب بندہ خود اپنے آپ اتوں صاف نہیں کرتا تو لوگ وہ عمل کی کاروب کرتے نہ علم بھی کار نہیں کرتے جا بہت اپنے آپ میں صاف نہیں کرتا اپنا ظاہر و واپن مانگتا نہیں اور تجکیہ نہیں کرتا اس کی تبلیغ غیر مؤثر یا راگ اور سرود اور گنا تک تو محدود ہو جاندی ہے لیکن اس کی تبلی جو بار آور یا اوسر نہیں دکھاندی اس راستے نہیں دکھاندی کہ لوگوں نے وہ جو ظاہر نہیں لکھنا وہ تو خلاف شرح اس بند جو رکھا ہوگا تو پیاس میں تقریر کرے گی سروس ساری رات میں جاؤ سوائے شیتان یہ تفریح کچھ نہیں مل سکے جا رہے ہیں مقصد تعلیم ہے وہ نباز حرام ہے وہ تو امام مردود ہے اگر وہ مسلمان ہے تو شیطان ہے شراب تو بھی بد کر رہے شراب شراب ایک ٹیم والے بے بےغرط کر دی تو سارے کام کر چڑھتا ہے یہ مراد ہے مقصد تعلیم کیا ہے کیا ہے اصلاح باطن پانی خلاف مرفت خدا بندی اگر دین دا ہے یا دنیا کا ہے انسان حاصل کرے مرتبے منسب اسماڑا براب علم خا دین کا دنیا کا جڑا انسان اس مرتبے اگدے منصب مقام چاہو جلال شہرت اور عزت درس کو حاصل کردہ حریم اور کبھی دا مرتب ہو رہا ہے اور بد ترین بندہ لفظ مجھے جہا مرتبے منصب مقام یا وہ جلال دنیاوی واسطے علم دنیا دا حاصل کرے یا علم دین کا تو تہر یاد آد کرے نا وہ واسطے حاصل مجدد دین ملت شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ فرما نے فرمایا علم دین تو پجا علم دنیا جہ جلال اور مرتبے اور اسے منشب کی لالچ واسطے حاصل کرنا فرمایا وہ بھی قبیلہ گناہ کیوں اس واسطے حضرت کہ جب کوئی آدمی مرتبے اور مقام کے چکر چاہو جلال کے چکر چیرے کولے بندے بیٹھاں دے کے دے اثر ہوئے انہیں دل میرے قبضے چلے چاہ انہوں نے بلا لوا جو چاہے کام لے ایسا بندہ جا جہر مرتبے اور مقام اور ہوتے اور منسبے واسطے علم حاصل کرتا ہے ایسا انسان اپنے اس ناپاق مقصد میں حاصل کرنے خاطر ہر جائز اور ناجائز ذریعہ اور طریقہ اختیار کر ہے اور وہ انسان نام نہاد انسان جڑا اس مقصد علم حاصل کرتا ہے انسانیت دے واسطے قاتل بن جاتا ہے ہاں علم دین حاصل کر رہے ہوئے یا علم دنیا حاصل کر رہے ہے اگر مرتبے مقام منصب بروہ دور چاہے جلال واسطے اور دنیا کی شہرت واسطے حاصل کرتا ہے وہ قوم کے واسطے ملت واسطے مذہب واسطے داستے ناسوم اور کاتل انسانیت بن جاتا ہے اسلام کے اندر دین کا علم تو دنیا واسطے حاصل کرنا جہنم کا ذریعہ ہے ہی ہے اسے واسطے وسلم نے فرمایا من طلب العلم من النار جو علم کو غیر اللہ کے لیے حاصل کرے وہ اپنا ٹھکانا بھرپور بنا لے علم ان ہلاکت یا بدی کا سامان جا کر علم انہے پاس لے کے جا رہے ہیں کب؟ جب کا مقصد بدل گیا ہے نیت بدل گئی ہے ارادے بدل گئے ہیں وہ مقصود بن گیا ہے منصد اور اندر سنبھالنا مرتبہ اور مقام حاصل کرنا نرفت خدا نہیں تفصیل نفس نہیں تحضیب اخلاق نہیں خدمت خلق نہیں یہ مقاصد اندر پیدا نہیں ہوئے بلکہ مقاصد دے بدل گئے تو علم ہلاکت ابدی کا سامان بن گیا ہے اور وہ او انسان جہانوں میں جانا ہے کس وجہ سے جب نے علم کو دنیا بھی جاہو جلال اور مرتبہ حاصل کرنا چاہتا ہے تاکہ دنیا میرے پچھے پیچھے ہو گئے اور میں دنیا دے اگے ہوا ج میںر چاہاں انہوں نے استعمال کر ایسے ارادے نال حاصل کرنے والا علم وہ انسان کبیرا گنا مرتکب ہے اور اسلام کے اندر ایک بہت بڑا حرام پھیل پیا کرتے پہلو اسلاف امت علم واستے نکلتے سن تو پہلے ہزار بار اپنے دل میں اسلام نیجت کے بل اتوجہ کرتے سن اگر تو جنازے جنازا پنتے سن پہ لوگ واپس آ گئے ضرور کیوں واپس کیوں آیا جنازا نہیں پڑیا آتمس واسطے میرے دل کے اندر نیت پیدا ہو گئی سی جاناں جانا تو بندے راضی ہو جان میرے گا تو تی مقصود خدا نہیں سی میں اس واسطے واپس آ یہ دوسرا بھی نہیں ہو سکتا اگر پڑھ رہا ہے دنیاوی فنون جو سکولوں اور تالجان کے اندر رائج اور مربج نے اسے ایک تمام اور قوم دے واسطے ایک زہر قاتل اور اونا جو کچھ اس قوم نچاس سال کے اندر دے دیتا ہے قوم دے پہ آج خود کھل گیا اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط تینوں مربت کے خلاف بطور ایک بار اسکول اور کالج اور یونیورسٹیوں کا نظام تعلیم جو احمد خالی علی گری نے مرتب, مرتب کیا میں انگریز کے اشارے سے وہ آج خود انسانیت اور اسلام دونوں کا قاتل ہے اس پر دلیل دینے کی ضرورت نہیں یہ وہ حقیقت ہے جو پچاس سال سے آپ اپنے این الیقین کے درجے میں بیٹھ رہے ہیں دلیل دی جاتی ہے علم الیقین پر یہ این الیقین ہے آنکھوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچاس سال سے ان کام کے کاتلوں نے کام کو کیا دیا ہے سوائے بدماش لٹیرے بے زمین بے غیرت راشی سوت خور ظام جابر ڈاکو انسانیت کے کاتل فرنگی پٹھو دشمن دین دشمن کچھ نہیں دیتا دوری وجہ بجائے کہ امام اہل سنت مجدد دی دین و ملت شاہ فاضل کو ایک شخص دردمند حاجت لے کے گیا حضور علی گڑھ یونیورسٹی علی گڑھ یونیورسٹی کی حالت ویس کے کہنے لگا حضور لڑکے نوجوان بڑے بد رہا ہو گئے نے آپ نے فرمایا بھائی ہم نے تو ابتدان مخالفت کی تھی किसी ने ना सुनी अब पूरी कौम को इसका संजादा भूलना पड़ेगा मुहब्बत और दीन और उल्फत खाद सुतना कभी नहीं गुजरते जड़े इंसान ठेडरा अपने वास्ते रह जाते हैं और हमेशा भी मिठी मौत मर जाते हैं लोग जिन्हें की जिंदगी का मशहूर पेट हों और یہ جڑا فرنگی نظام تعلیم ہے انگریزی سکلوں کا مقصود ہی تیز ہے اس کا مقصود ہی دنیا کا جاہو جلال ہے اس کا مقصود ہی نوکری اور مرتبہ ہے اس کا مقصود عہدہ اور منصب ہے اور جس تعلیم میں یہ مقصود ہوتے ہیں وہ تعلیم جہانت سے پدفر ہوتی ہے ارے تعلیم کا مقصد تو مرفت خدا ہے تعلیم کا مقصد تحریر اخلاق ہے اور تعلیم کا مقصد خدمت فرق ہے اور تعلیم, تعلیم کا مقصد اللہ کے مقبول کو فبادہ راستہ دیتا ہے فرماؤ تعلیم مولما سادے حساب کم کری دے یہ علم یہ حکمت یہ تدبر یہ حکومت جس اقبال کا انہوں نے نام چسپاں کیا ہوتا ہے اپنی دیوار در دیوار پر جس کی فوٹو لٹکائی ہوتی ہے وہ اقبال ان کے نا کیسے کاٹ رہا ہے دیکھیں تو صرف یہ بے شرم لوگ ہیں یہ سپولوں والے بے زمیر لوگ ہیں یہی ہے ماسٹر پروفیسر کا ماسٹر اور پروفیسر کا مانا ہوتا ہے ترجمان یہودیت لفظ ماسٹر اور لفظ پروفیسر لفظ ڈاکٹر کا کیا مانا ہے ترجمان یہودیت انہوں نے پچاس سال سے یہودیت کی ترجمانی کی ہے یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جو نوجوان تیار کیا ہے وہ یہودی کاشک جو ہے وہ کا دیوانہ نہیں ہے روحانیت کا قاتل دشمن ہے روحانیت کا قاتل ہے اسلام کا قاتل ہے انسانیت کا قاتل ہے یہ علم یہ حکمت یہ تدبر یہ حکومت یہ علم یہ حکمت یہ تدبر یہ حکومت پیتے لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات لہو دیے ہیں ہم جانتی ہے آپ جانتے ہیں سر کوئی جانتا ہے کہ سوائے لہو پینے کے کا کوئی کام نہیں ہے اگر ان جی چونکہ بنڈے دار پیندیوں سونک اگر کسی کرسی کے آ جائے منسد اور عہدے سے آ جائے چپراسی کو لے کے وجیے آدم تک سب مملک تک, تک سوائے تاکے لسٹ اور دشمنی اسلام دے اور بےہد پی اور بہجائی تو انہوں نے دوسرا کام نہیں ہوتا یہ علم یہ حکمت یہ تدبر یہ حکومت اسے کو لہو دیتے ہیں تعلیم اور دوسرے مطلب پانچ منٹ بس خاموش خاموش نعرے بازی نک تو پانچ منٹ رہ گئے بات سمجھ دیے روایتی جل سے سادے ہوتے ہیں اکثر جس کے اندر پچاس سال ایک روایت اشاردیا لیکن مقصد ہے اللہ کے بندوں کا مگر ایک ہر ایک گوشر ہے مگرمانی لگانا کرتے ہیں غلاموں کو غلامی تو رضامند تابق مسائل کو بناتے ہیں بہانا وہ قوم تو انتہائی ذلت اور رسوائی کی چکی میں پس رہی ہے معقومیت اور ذلت دونوں چیزیں صاحب ایمان آدمی برداشت نہیں کر سکتا معصوم بھی رہے مگر فلیل بھی رہے ایمان والے کو قبول نہیں کر سکتا وہ بیمان اور منافق ہوگا معقومی بھی قبول کرے اور ضلعت بھی قبول کرے یہ کام محکوم بھی ہے دلیل بھی ہے انگریز کے ہاتھوں سے پچاس سال سے قانون بھی کا ہے تعلیم بھی کافر کی ہے تہذیب بھی کافر کی ہے بتاؤ وحابیت پیدا نہ ہو تو اور کیا پیدا ہوگی زندیت پیدا نہ ہو تو اور کیا پیدا ہوگی الحاظ پیدا نہ ہو تو اور کیا پیدا ہوگا یہی وجہ ہے کہ تین سو تین کا تین کا دو سا تین نکلا تب جب تالے دیں سپول کا بنتے ہیں خان کہیں برباد نظر آ رہی ہیں خان کاوں کو دیکھتے ہیں تو خدا کی قسم خون کیا بہتے ہیں ارے کیا وجہ ہے جہاں پیر سید میوالی جیسے لجپال ہوتے تھے آج دنیا ناستی نظر آ رہی ہے ارے کیا وجہ ہے کہ جناب جن ناچتانوں پر کبھی انسان اپنی روحانی کے کچھ بجھانے جاتا تھا اس کے دل کو ایسی تسکین پڑتی تھی کہ وہ ساری دنیا کو اس دل کی تسکین کے کچرے پر بہان کرنا دوارہ کرتا تھا لطنج اگر جاتا ہے تو دنیا کی وہ آلک لانت لے کر آتا ہے اس آسانے سے کہ دار سے بڑا دنیا دار بن جاتا ہے ظالم اور خوبار بن جاتا ہے مزہ یہ ہے یہ ہماری سید ہے ہم کی طرح مت احتیاط صوفیوں ملا ملوک ہیں بندے تمام دیا اے نہ سوچیا پانے آتا ہے بال آتے اگر کچھ تو کر مرتا بات کرتی اگر کچھ مرتبہ چاہ۔ تو کر خدمتی فکر اور پیر آخے پتر جی مرتبہ چاہنا ہے تو پروفیسر کول جا تو پیر نو سچا تھا مولوی جی پتر اگر مرتبہ سان ہے تو سب سارے فیصل کے قدموں میں اور ایک ہے اگر درد دل کی تمنا ہے تو فکیر پڑا فکیر کے دروازے پر آ فکیر کے آسانے سے تمنا درد دل پوری ہوگی ہو گئی الٹی گنڈا مانگ جڑا دنیا داری والے پاس سی وہ دین والا سبق پہ دینا ہے جڑا دین ایسے پاس دنیا داری والے پاس لے جم ہی الٹا ہو گیا یہ تو سال بدل گئے बरक्ष शीशा देखना किसी उल्टे पास पाए मुझे शीशा पता नहीं की हो गया कि शमनी लग रही पुत्री करते नौजवान च हवा शर्म नहीं गया चवी पहने तन प्रस्ती मशबूल है कभी वाला हाथ मार कभी मुच्छा साफ करता है कभी चेहरे को साफ करता है کبھی سوچ دے چکر چوجوانا چنا مشغول تن بت اقبال نوجوان چون جنا مشغول تن, تن اور جہے بڑھڑے نے اکبال کہہ دے وہ ہزار تو خالی نے ابھی ایک ویگنیتک بڑھڑے نال گفتگو ہو گئی وہی بے شرمی مرت ہو گئی جن میں وہ بڑھا خود عمر رسیدہ سی وہی بے شرمی عمر رسیدہ تو جب بے شرمی عمر رسیدہ ہو جائے پھر وہ مشکل میں پھنجانا بڑا اوکھا ہو جائے گا بڑا چیز سی دراصل بات یہ ہے حضرت یاد رکھنا کسی مت پوچھو صلاح ادارہ کیا دے رہا ہے بات تو کروں تعلیم کیا دے رہی ہے پوچھنے کی بات نہیں ہے یہ پوچھنے کا مسئلہ نہیں ہے معاشرے کو دیکھو معاشرہ افراد سے بنتا ہے کیسے بنتا ہے اور افراد تعلیم سے بنتے ہیں اگر تعلیم محمد عربی بھی ہو تو افراد سندھی سے افراد نہیں معاشرہ خیر القرون کرنی دا جہرا تعنات کے واسطے ایک عجیب منینا اور ان انموزاج دو نصال ہوں اس معاشرے میں دیکھیا تو تعلیم مستفا کی عظمت کا پتہ لگ گیا اس معاشرے میں دیکھیا خیر القرون کرنی جس معاشرے دا بادشاہ بھی فقیر بادشاہ سلطان جس معاشرے دا فقیر جس معاشرے کا بادشاہ فکیر ہوئے عوام کا تصویر لاؤ بادشاہ فقیر ہے جہا انتہائی طاقت رکھتا ہے وہ اپنے آپ کو فکرو درویشی کے جامع کرنا چھتا ہے جہے ما تحت ہو گئے وہاں کا کیشرے نے دیکھا تو عزمت تعلیم مستفا سامنے آ گئی کہ اس نے افراد ایسے تار کیتے یاد رکھو معاشرہ اور ماحول دو قسموں ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے بناوٹی ایک ہوتا قدرتی قدرتی معاشرہ اور ماحول ہوتا جس نہ طریقے سے بنا دیتا ہے جی دوسرا معاشرہ ہے ماحول بناوٹی وہ ہے دا کا وہ جی انسان ہوا ہو تو تعلیم کیا دے رہی ہے افراد کو دیکھو معاشرے کو دیکھو معاشرہ افراد دکھانے گا افراد کا مطالعہ کرنے کے بعد پتا لگ جائے گا تعلیم انتہائی بدنامتی سے مبنی ہے آج لوگ کہتے ہیں یہ ترقی یافتہ دور ہے اور میں کہتا ہوں یہ کفر ہے اس کو ترقی یافتہ کرنے کی کفر ہے حضور فرماتے ہیں خیر القرون ترمی سب سے ترقی دور میری کملی والے حریف نے فرمایا ہر آو والا وقت پہلے نالوں بد کرے گا مسلمان بکت ہی کولیا رہا مقد نہیں بدلتا ابھی چاند پینے گردش نہ مہار بن جدو انسان بدتر ہو ہو جی اس جدو انسان آلہ ہوں اس زمانے نو قرار کرار جاندے قربان خیرل خیر القرون قرمی سم نہ یلونا سم لوگی نہ یلونا میرے پاس اربی رجپال نے فرمایا سب کو واٹا ترقی یافتہ دور میں محمد گرمی پھر فرمایا نال والے پھر اس بعد تع کے سرکار نے شمار فرمائے شاہبات نہیں انہیں مدوار ترقی آفتا پی گیا انسانیت کمال میں سی ہمدردی اپنے کمال اپنے کمال میں سن پیدل چلنے والے سے من والے ہال کھانا نام ترقی نہیں بد بخت انسان نے ماسٹر نے پہنچا دن تین دن کر ہے وہ جناب کہہ نے ہیں جناب تو سو سال پہلے کا جائے انسان سی اسے جانوروں کے سی زندگی گزارتا سی پرچے پاس ہوں نصابی کتب دن لکھے آئے نصابی کتابوں کے اندر آئے جناب سو سال پہلے دا انسان جانوروں کا ایسی زندگی بسر کرتا غور فرما اگر محبت جانور زندگی گزارتا اگر سو سال سے پہلے انسان اور حضرت محبت علی اور اگر چودہ سو سال پیچھے توڑ جاؤ حد جنازہ دیپ دے پر ہن تے بلال حمد خدا کو قربان جام جنازہ دے کپڑا تن دے موجود نہیں چھون دا بٹن بٹ لگن اک شانوں دے شان اللہ رب العالمین اپنے فرشتیاں نوں فرماندے اے فرشتے چھپن گے ساو تے خون خرابہ کرن گے ذرا نظر تے مارو تے انبر دی بلال جیسا نراو سبحان اللہ سبحان اللہ ما اولا ماں ہم لوگ آنکھیں کھولو بے کار جان کے جن کو بجھا دیا تو نے وہی کیا چلیں گے پروشنی ہوگی کہتے ہیں آواز آنند نہیں ہے دنیا میں فساد ہی فساد ہے میں نے کہا سامان تمہارا ہے سامان بس بندے ہم سے کیا پیستے ہو ہم یہ نہیں گے کام تمہارے ہاتھ میں ہے ہمارے مدرسے خالی ہیں نوحہ تنا ہے فریاد فریاتی ہیں کیا وجہ ہے ایک ایک گلی سوچے میں ہزاروں سکول ہیں دینی مدرسہ ایک نظر نہیں آتا اور اگر ہے تو اس بدھ کے کلام کا جو نبی پاک کی حدیث اور دین کے سمجھ بوجھ کا مدرسہ ہے جا تو ہے نہیں اور اگر ہے تو اس میں پڑھنے والے کوئی کشمیر کا ہے کوئی کراچی کا ہے محلے کا تو کوئی نہیں ہے جناب تو کام کس کے ہاتھ میں ہے پچاس سال سے سکولوں کام کیوں اب کہتے ہیں امن نہیں ہے میں کہتا ہوں یہ فلموں نہیں ہے کہ تم نے اپنی مشینری کا ہر آدمی دو نمبر تیار کیا ہے اور جب مشینری کا ہر پردہ دو نمبر ہوتا ہے تو مشینری پائیدار نہیں ہو سکتی ہمارے بادشاہ دو نمبر ہمارے پروفیسر دو نمبر لڑکیوں کو چھوڑنے والے لے سور ڈاکے بدماش فیڈا کے ڈاک مار آٹن گریب ہی بدماش کے قانون بھی معافی ہے پر پولیس کے قانون چ معافی کوئی نہیں وہ گریب بھی نہیں لکھتا امیر نٹ ہے یہ بدمش امیر بھی لٹے غریب ن شریف بھی لٹے بدماش بھی لٹے سریام لے میں دا کی لو کٹو نکمے کام دی خدمت واسطے پورے افراد تیار کیتے ہیں نکمے لو کٹو کٹتے بھی نے پیسے ہی کھوتے اے کتے ہیں وہی لازم کو لے کے تھلے تو کٹتے ہی نہیں ہیں تو کہ لٹ کے سا جائے پر میں کیا تھی نہیں دے تو زبان بول رہی ہے اگروں جی بولتا چڑا ہوتا ہاں میری گل یاد رکھنا جب قانون بھی کافر کا تعلیم بھی کافر کی تعلیم بھی کافر کی سکر مسلمان بھی کتنا ہوسم نہیں سمجھاؤ اگر بھابیا کو بچہ پڑے بھابیا کا نصاب ہوے بچہ بھابی بنے گیا کچھ نہیں سیا کول پڑے سیا بنے گا کہ سنی پھر بندیاں کول پڑے پیو بندی بنے گا کہ سننی پھر یہ انگریزہ کول پڑے تو مسلمان بنے گا میں ایک شیر لکھے آؤں آنکھوں کے سنا دینا گو دشمن ہے اگلی وہاں بھی یہ سننی گو دشمن ہے اگلی وہاں بھی یہ سننی نہیں ایک مذہب نے ان کا گزارا کی جا ہے کہ دشمن یہ دونوں سکولوں میں کرتے ہیں سب کچھ گوانا جب سنیے تو فرق مل جائے نبی پاک نے فرمایا پبلدار کبلدار پہلے پڑوسی ویکھی پھر گھر خریدی پڑوسی پہرے کے نال بیٹھنا جائیں نہیں بیٹھنا مشہور گل گرے بندے اچھا ایمان بسو حاجی صاحب داستان ہے ماسٹر پروفیسر پیڑے نے چنگے لی سالے مت کے میں میں اسلامی مت پرہیزگار منگایا ورنہ اج کل سلطان راج منگل اللہ کون قسم خدا بھی میں ایک جگہ برباد کرنا خدا ہی محافظ ہو کر سکتی وہ سمجھاو کو بھی بن گئے یا متکی کے پرہیزگار امام اہل سنت سن سلطان رائے یہ میرا ماں بہنا لکھنا گیا گیارہ سو اتنی او کہ خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی سے مگر لبے فنداں سے نکل جاتی ہے فریات کے ساتھ ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد کے ساتھ جب دین خلق میں ورقیام کا الٹا آئی یہ سدا پاؤ گے تعلیم سے راز آیا ہے مگر اس سے عقیدوں میں پزل زل دنیا سے مل تار بھی کر گیا پرواز جب دین اڑ گئے اخلاق ختم ہو جانے نے ہمدردی ختم ہو جان دی انسانیت, انسانیت ختم ہو جاتی ہے انسانیت کا دوسرا نام دن انسلان ہے قسم خدا انسانیت کا دورہ ہے اور انسانیت پوری دنیا کے اندر ٹکا کباب ہے ٹکا کباب الش انسانیت پریشان ہے انگریز خود ہے آج کے انسان میں ہرا میں پنکھوں کی طرح اڑنا پانی میں مچھلی کی طرح تیرنا तो सीख लिया है मगर जमीन पर इंसानों की तरह रहना नहीं सीखा मैं नहीं, नहीं दुम कानून अपने मुंह झबक देगा कसम खुदा दी इस सासी दौर में اسلام کے صداقت اور حقانیت ثابت کر دیتا ہے اور نبی پاک کے خلق عظیم میں ثابت کیتا ہے کہ میرے پاک محبوب نہیں جنہ چیزوں نہیں پڑی اب ہوئی برحق اور انکا لیکن عظیم شان اور مسبا سرکار برحق نے کہ اس واسطے کہ اگر یہ چیزاں آ گئی نے تو چیزاں بھی قبر تو پا گئی ہے اور انسان کی قدر کٹ گئی چیزاں کی دی قدر ہے پر انسان کی قدر ہو کوئی نہیں پندرہ منٹ تو ہو گئے میں معافی چاہتا ماشاء اللہ اب تو حضرت بدر گاہ میں ملت نے کی ہے توجہ بزرگان ملت میں کی سمجھو توجہ ماشاءاللہ دانشور اور صاحب کئی بندے سمجھ گلے پایا بلکہ میں جتنے تک کدردا کیا مشاہدہ کیا کہ ہوں ساری کون ہی سمجھ گلتی ہے اقبال پہلے کہہ گیا انہیں اچھا سی دیہ مغرب میں رہنے والوں خدا کی بستی دکان تھی کھڑا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب سرے کم معیار ہوگا تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کریں گے تمہاری تہذیب اپنے خنجر اور خدا کی قسم میں امام میں اہل سنت کی فکر کو ڈاک دیتا ہوں جنہوں نے سو سال پہلے اپنی خدا بن نظر سے دیکھ لیا حقیقت بن نگر کو دیکھ لیا کہ یہ جو مغربی تعلیم کا طوفان مسلمانوں پر منٹ رہے ہیں مسلمانوں کو باہر کر لے جائے گا انسانیت ختم ہو جائے گی یہی وجہ ہے کہ امام اہل سنت نے ستاور ادویا دسویں جلد میں لکھا کہ علی گڑھ یونیورسٹی ابھی سال تکمین کو نہیں پہنچی تو اس کا یہ حال ہے کہ مسلمانوں کو نیم عیسائی کر چھوڑا ہے تکمین کے بعد جو آسار ہیں وہ آشکار ہیں اور بھی تکنیل کے مراحل طے نہیں کیا صورت نے اس, اس دو دو نے سورت حال ہے وہ لوگ نے اس نے اندر کے شہر میں سمجھا سی حضرت داد ان لوگوں جو حمایت کرنے والے سن اور حالات دے کسان دے جسر جکاؤ والے سن اج وہ او ندامت اور شرمندگی دے آنسو بدا دینے اور جنہوں نے اس انہ حالات کا مقابلہ کیا اور انگریز کی ہر تحریر سختی مسلمانوں تو دور کرنے کی کوشش کی وہ لوگ اللہ اور اس کے رسول اور قوم کی نظر سرخرو بیٹھے ہیں کوئی ندامت نہیں اور فخر کرا سی اپنے اخلاق دے جانفا دیتی سب کچھ بڑھ رہا سی جو حالات اسی ہن پر تمہاری تہذیب اپنے سے آپ ہی خودکشی کرے گی کہ شاخ نازک تیاشیاں نہ بنے گا نہ پائیدار ہوگا حضرات افراد معاشرہ بن گئے معاشرہ اگر انتہائی فساد مبتلا ہے تو سمجھ لو تعلیم بندہ اور فساد اور بے ہزار بہت سوا کچھ نہیں کر رہی یہی اسلام کی تعلیمات کا مقصود تسکیا تم ہی اور نر فتح خدا بندی ہے جہے اتو پیدا ہوتے ہیں وہ حضرت حاجی ابو با محمد شادق صاحب دانک برقاط ہم سم دین اور میں کہنا خدا کی جی قسم ایسے علاقے گجرال کے بھابی دیو بندی جنہاں جنہوں ہاجی صاحب روزانہ رگڑتے ہیں چنگا مانگا پھرتے ہیں سلیم ان دے تراگا لیکن میں شرفیا کہنا اگر ہاڈی صاحب کریما دشمنوں کو بندہ چاہیے میں شرفیاں معلوم ہویا اسلامی ادارے ایسا مرد تیار کرتے ہیں جن میں دشمن دشمنی دشمن دشمن اور اسکول کالج یونیورسٹیاں اچانک مد کردار انسان تیار کر دیں محکمے کا بندہ اقبال بھی تسلیم کرتا انہوں دشمن تسلیم کرتا کر ہے انہوں اپنے بھی تسلیم کرتے سرک صاف کر رہے ہیں اس واسطے کلندر اقبال کرنا اللہ خان آئے مگرد خشیدہ مغرب کے شہید بجا نے من کے روزے نہ میں مغرب دے انگریزان دے علم دی شراب چکی پر نو اپنی جان کی کسمی میں سوا سر بجانے من کے دردے خریدا. کو فرنگی, فرنگی پروفیسروں کے پاس حکیموں فلسفیوں کے پاس میں بیٹھا ہوں مگر دن جی میرے آئے نیب بےکار دن کدو نہیں سب کو بےکار دن میری زندگی دے اویلی سن جدوں میں انگریزی پروفیسروں بیٹھا مسلمانوں علماء اہل سنت آنکھیں کھولو انگریز اس وقت اس کو پتا ہے تعلیم تعلیم ایک ایسی چیز ہے جو بچے کا فون بنانے میں تعلیم کو بنیادی کردار حاصل ہے بچہ وہابی دے دبزے جائے وہابی بن جائے شیعہ دے قبضے جائے شیعہ بن جائے یہودی دے قبضے جائے یہودی بن جائے مردائی دے قبضے جائے مردائی بن جائے کتاب مرد نہیں بنا دیا بندے بندے تیار کرتے ہیں تعلیم اگر امام اہل سنت دے تو جڑے شگرد تیار ہوندے نے شازم پاکستان ہوندے تعلیم بنیادی دردار حاصل ہے اور ان کا پیساب انتہائی بہن دولت خرچ کر رہا ہے اقبال نے وہ پہلو غمازی کر دیتی تھی ایک مرد فرنگی نے کہا اپنے پسر سے عدرت میں امام اہل سنت کی بات امام اہل سنت کے حوالے سے زیادہ پر گفتگو اس لیے سے کرنا چاہتا کہ بد گپتوں نے یہ کہنا ہے کہ وہ مولوی تھا اس کو کیا معلوم ترقی کی کیا ہے میں کہتا ہوں یہ جی تمہارے گھر کا بے بھی یہ جی تمہارے گھر کا ہے وہ کہیں ایک مرد فرنگی نے کہا اپنے کچھ سے من درد وہ تلب کر کے تیری آنکھ نہ ہو سی سینے میں رہے راج ہے ملوکانا پدر پر کرتے نہیں محکوم کو تیغوں سے کبھی زیل تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو ہو جائے ملائم تو جدھر چار تھے انگریز ایک مرد فرنگی اپنے پتر نو کہتا ہے وہ پتر کون سی وہ احمد خان علی بڑی سر سید سی سر سید نو کہتا ہے بادشاہی کا بھی اپنے سینے میں چھپا کے رکھو وہ <تصفح> کیوں آگے بادشاہی اکن کا با سینے میں رہے راگ ملوچانے بہتر کر کے نہیں محکوم کو تیغوں سے کبھی گے انہیں آخر تلوار نہ محکوم نو دور نہیں کر سکی گا کلو اس میں مارا گے پھر تیسرے سلطانوٹ کھلو گے پھر کوئی حیدر علی تیار ہو جائے گا پھر کوئی محمد بن قاسم اور محمود رزم بھی پیدا ہو جائے گا تلوار کم نہیں دیں گی ٹھیکر تعلیم کے تیزاب میدال اس کی خوبی کو آ کے کھولو خدارہ لمبی نیچ سو چکتے ہو تم لوگ تعلیم سے سیزاب نے ڈال اس کی خدی سو پہنچا مسلمان بھی خدی خیر ایمان اسالیم دھاب کے ایسا درم کر دے جدھر چاہے ادھر مردہ جائے ہے. اگر چاہے پچاس سال تو انگریز کا قانون چلاوے گا اگر چاہے سکولہ کالجوں کے اندر ڈی ایس پی بیٹھا ہوگی اور لڑکی ڈانس کر دی ہوگی کراے گا سمانے چہلیت دے تمام اور کردار بچوں تو کراوے گا تباہ جب سمندر مسلمان گناہ گنہدار اور بے غیرت میں فرق ہے گناہ گناہدار اور بے غیرت میں بے غیرت پکا جہن میں ہے اور بغیرت کے پاس ایمان نہیں رہتا گناہ گناہدار کی بخشش کی امید ہے بے باری کی بخشش کی امید ہے مگر جزوف اور بےغیرت کی امید نہیں ہے حضور فرماتے ہیں ان ہروانا سکور جن کا پیلا ومن سکور فرمایا او ویرا قال فرمایا او ہوں سرکار نے فرمایا کہ غیرت پر جنت حرام صاحب نے عرض کی وہ کون ہوں جناب سکور سرکار نے فرمایا, فرمایا،, فرمایا، جڑا کردوں کے نہ کرے جان بیٹھ آئی سکوں ماسٹر پروفیسر نال، پکنک منا جن پہ بچیاں اب فلانے دن شوتے جا رہی ہیں اب فلانے شوتے روزانہ اخبار پڑھ دیو اور مسلمانوں میں مفتانی کرام سے جو استفاد کرتا ہوں میں کہتا ہوں جو کچھ اخبارات میں دیکھتے ہو یا جو کچھ گلی پوچھیں میں ہو رہا ہے یہ جائز ہے اگر وہ جواب دیں یہ جائز نہیں تو میں کہتا ہوں جس تعلیم میں یہ دیا ہے وہ تعلیم سب سے بڑا کفر اور بغیر کی رہا ہے اگر یہ افعال حرکات حرام دیں تو پھر جو تعلیم یہ دے رہی ہے وہ کیسا لال ہو سکتی حکم سبر حکم ذریعے کے حکم و ذریعے کا حکم کا حکم ہوتا ہے اگر ذریعہ حرام پر پنچمی کا ہے تو وہ ذریعہ بھی حرام ہو جائے گا تو محفرم مقصد تعلیم انہ لوگوں میں فاصد کر اور آخری میرے جملے میں نے اصل جڑے शौरी जला शौरी तौर उ कम फहमी जी पैदा हो गई है वो कि असि लकी टनी शुरू कर देने और दुश्मन ने यह नहीं वेखते दे कि वह कि चाल चलता है तो क्या असम करना है اگر دشمن نے فرد کرو جناب کپڑے لا دیتے ہیں اسی نال کپڑے لاہنا شروع کر دیں جی وہ لاہ کے بھے اسی نہ لائیے کہ فیچر مقابلہ نہیں گا لیکن میرے خیال دے مقابلے دا یہ طریقہ نہیں مقابلے دا طریقہ ہے دشمن دین آدھی سے مبارکہ میں اس لیے کی پیش وقت تھوڑا ہے موضوع بہت طویل ہے میں ہالے ایک رکن جا اس میں سمیت رہا لیکن وہ سمٹیا نہیں جا رہا چار رکن میں تعلیم دے تے کوئی وے پروفیسر جی اپنے آپ کو کہتے ہیں جہل محکمہ تے جہل محکمہ میں پاب یونیورسٹی کے بیٹھ کے تے جناب جمع پڑھانا اور میرا اتنے چیلنج ہوں فقیر بھی کوئی گل ثابت کرو اور سارے مناظرے پروفیسر کٹھے ہو جاؤ میں سابت کریں گا. تسی قوم کے کاتل ہو تو سابت کرنا تھی قوم دوسلے اور کوم کے مطلب نہیں چڑھتے قوم نے کسا کی دتا ہے یہ سوال کرنا ہے مذہب چھ دو یار پاکستان ایک مذہب دا نام لینا یا کر دے وہ کسی کیا لگتا ہے اسلام دا نام لگی یہ اس لوگ اس لیے کرتا اتنی جی مسئلہ ہے آج کل اسلام نی مسئلہ ہے جتنا چاہو اپنا لو یہ عقائد نہیں کیا عقائد بدلے بھائی اور سکول والے املی صاحب کر رہے ہیں اکیلا بچار بنے پائے اکیدہ ساسک کر دینے پہ سندیق اور ملک بنا رہے ہیں حضور دی ایک حدیشاں میں سینکڑے حدیثیں دکھا سکتا ہوں کہ علم دنیا دے واسطے حاصل کرنا جہنم دا ذریعہ ہے علم تو مقصود مقصوص تو خدا بندی اور دینی مدارس والے کیتا ہے انہوں دی تو میں پانپت پت لائیے لیکن یہ دیکھو بھی اسی کی کہ اترنے کوئی اس گل تاسب تبلی نہ سمجھے بلکہ سمجھے وہ کیا ہے المدارس نشابی طورس طور سکینے فاض الربی اور تنظیم اگریزوں آن دا نشاب تیار کیتا ہے میتالے انگریز نے اور سڈا تنظیم اور ساگن اربی اشارے بنایا گیا گورنمنٹ کے اشارے گورنمنٹ دے اشارے اور میں تنظیم المدارس سے مرکزی دفتر بیٹھ کے شیخ الحیث نک میں کہ حضرت اچھے جہنمی تیار کر دو پائے کہنے لگے کہ میں یار میں کیا حضور فرمانے جو علم علم کو غیر اللہ کے لیے حاصل کرے وہ جان ہے ارے وہ علم نہیں زر ہے ہر کے حق میں جس علم کا حاصل ہو جہاں میں دو کب سب میں نے کہا خدا سے بندو ادھر نے پیٹو بنائے ہیں تو تم نے یہ دیا ہے کہ تم نے مسلمان کو جو ایک دین اور خدا کی مارکٹ حاصل کرنے کے لیے آیا تھا تم نے اس کو نوکری کے چکر میں ڈال دیا اور بادشاہوں کا غلام اور پیٹھو بنا دیا ہے اب وہ ظاہری بن سے نکل رہا ہے جب اس گئی اور بخاری کی خریف ہے فرمایا ایک وقت آئے گا لوگ دین کو دنیا حاصل کرنے کے لیے میں استاد شاخ الحدیث استاد مولانا غلام رسول صاحب رضوی شاخ الحدیث جامعہ میرے استاد محترم نے انہوں نے کول میں عرض کی میں کیا اے تنظیم بدارے سر فاضل بارے آپ نے فرمایا ٹھنڈا سال ہے کہ فرمایا Oh, oh, مولی جی, حضور دا جو رکھنا بہانے دے نے. جناب اتھے جا کے نی تبدیل کرنی اربی ٹیچر بنا گے تبدیلی اچھا, کر گے میں خدا کے بندے چاہ دی گل نہیں کرتا چلو بلٹے لکھے آ سکا کیا تو چلو بندے کا منہ مان کر ہو تو معاشی طور میں جنہیں غلام اور معقوم ہو گیا ہے معاشی معقومی انتہائی دلیل ترین معقومی جب حکومت گورنمنٹ انگریز کافر حکومت کافرفر کافر کافر حکومت جس کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے میں فتوا لکھا ہے اپنے ہاتھ نہ لکھا ہے پر جامعہ نہیں گیا اور میرا چلنا ہے کہ اس خطوے گلط کرابت کر دے فتوا سا حکومت میں لاہور کے اندر بیٹھ کے گلوا لکھے پہ انہوں نے کف حکومت کا جدو معاشی طور مولوی محفوب اور گلام بن جائے چار ہزار یا پانچ ہزار روپیہ ٹیچر لوگ وہ اس حکومت کے خلاف یا اس جناب والا کے قانون نظام اور پلیٹی دے خلاف, ہے. دے خلاف ہے. یا بدی کے خلاف کی بولے گا اگلے دن میرے کو فوج دے اندر جناب سوبے دار خطیب ملتان تو ہاتھ آئے میں لگے جی کہ صاحب خطیب جو اسی مڑ گئے حکومت گیا تبلیغ اچھا اٹھے یہ ہوتا ہے جب کوئی بڑا افسر آ نا تو سانو آدت وہ لبنیاں پہنیا جاتی قسم خدا دی ہے لفظ انہوں نے میں خط سٹے لوٹ بیٹھا بس کے اللہ بچائے کے الہام سے اللہ بچائے وہ غارت گڑ اقوام ہے وہ صورت سورت چنگیز جیسے چنگیز قوم کو تباہ کردوم بھی الاام ہوتا ہے بار سورت ایک پہلی ملاقات سی میں اصل تبلیغ یہ واسطے عوام حاجی صاحب نو نے حاجی صاحب کا فکر بلند ہے وہ اللہ دے کرم فضل دے نظر گاندھی نگر ہمیشہ تو اللہ اکبر اس دور میں سب مٹ جائیں گے اقبال نے اس دور کی جھلک جب اس دور کی اتنا جھلک دیکھی تھی تو انہیں کہا سی اس دور میں سب مٹ جائیں گے ہاں باقی وہ رہ جائے گا جو قائم اپنی راہ پہ ہے اور پکا اپنی ہٹ کا ہے جو قائم اپنی راہ پہ ہے اور پکا اپنی ہٹ کا ہے اولا چوک کراچے تو کے تھے تک ہاجی صاحب اپنی ہاتھ میں پکے ہنر آئے اور ہمانگل میں حقیقت ہے حاجی صاحب جنہ جنہ مسائل سے مضبوط رہتے ہیں اور اپنے وسالے جنہیں ترویج جنہ نے اسلام یقین تصویر دے مسلے دے آپ دا جو موقف میں پوری نال مطالعہ ہے تصویر دے مسئلے کا مان نال انتہائی جھوٹے اور غدار نے جڑے اس کی خلافرزی کرتے دیکھو ضعیف ضعیف ساریاں اخوالے امام امام دیکھو سارے دے سارے حاجی صاحب دے اللہ رب مولا اصا مسلمان میں زندہ زمیریا باقی تجھ میں وہ آئی نا زمریانی مار مار سٹ دیا او صدق الله مولانا العظيم وصدق رسولهم بجل کريم الأمين إلا الله وملائكته صلونا على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما خاتم النبیین ہات می والا آلوکو سہاوکیا مکین قلوب المؤمنین السلام علیکم ہمدرو تو ساجش دی دعا ہے متلک جلا جلالہ بارگاہ اندر ناشی ن فنے تو اپنی رحمت کی پناہ تا فرماوے خاندان دوست آفیت و ساجت دارائ بخش گجرات شہر محلہ مقبولہ دا مقبولا بادانی جلسہ مسجد فاروقیہ پہلی مرتبہ حاضری شرف حاصل ہوا ہے اللہ اللہ رب العالمین حق صدق اور ثواب کا الحام فرماوے مسجد انتظامیہ باطل پرست لوگوں کی مخالفت اور انتہائی پرزور زور مزاحمت دے باوجود جلسہ کا اہتمام فرمایا ہے آہ! اور اس ضرورت اور دلیری کہ مسجد کے وڈے خادم بٹ صاحب تبے سامنے انہیں کہہ رہے سن بھی ہر سال ہمیشہ اتنے جلسہ سائد کا ہوں رہے رہے گا اور میں بھی اپنا ایک اصول توڑیا کہ دہری مناو آئے بندے میں میں نات نہیں پڑھن دیتی میں چپ رہا بہرش وجہ کہ بٹ صاحب دلیری کی کھڑے کہ گجرات پتا کی نہیں کن بندے بٹ صاحب کو ورگلا رہے ہیں ڈرا رہے نہیں کی کچھ کرت کرتے رہے ہیں کہ بٹ صاحب کسی تلک پی لیکن تلکے نہیں میرے کو آ بیٹھے نے چار گل پہلوں بٹ صاحب تلکیاں تلکیاں لیکن اللہ تعالیٰ دے فضل نال جدو میری گل سمجھی اور میں حقائق اگے دے کھولن دے اللہ تعالیٰ نے دے حق دے قبول کرن دا ایک روشن دل عطا فرمایا انہوں نے آخیا جی جو مرضی تھی بولو ٹھیک ہاں تھی بولو تو کھل کے بولو اصا سننا ہے حق میں بالکل تو انہاں انہ جورب کا کم لے لیا تو میں بھی پھر جربت کم لے کے اپنے آپ کافی سبر چ ہے تو انہاں میرے سامنے نات پڑھ لئیے میں اپنا ایک اصول پن دتا ہے مہاوش واسطے کہ چلو بٹ صاحب ہو گجرات کے اندر اصولوں کی بنیاد رکھی ہے تو چلو جو میرے ایک اصول ٹوٹن ٹوٹنے اتریت دے پھر سہ اصول قائم ہو جاندے ہیں اور لوگ نے سن لے ایسے مسلے اسلام ضرور اجازت دینا میں جو بلا وا جو ڈرا وا وہ سامنے اسلے بیٹھا مزید آگے تو میرے ڈراؤنیاں گلان سنو گے ہو سکتا گجرات اج رات اجڑ جائے ہاں مکان ڈگ پی اتے قیامت برپا ہو جائے اور جی اتنے آن کے شام سویرے بٹ صاحب اگے روتے رہے ہیں وہاں کا رونا پٹھنا پھر نا او پھر جا کے تو کس پہ بننے لگے کہ واقعی باقی بھائی کوئی بلا ہے یارو میں آن کے گل جب سنی ہے نا تو این گل میں کہ ایک تے کپڑے اتارے گئے اور پورے گجرات شہر کے اندر ون ننگیاں رننا دے فوٹو پوسٹر لگے کھڑے ہیں کسے دہی والے ہاتھ نہیں پایا کسے پگ والے ہاتھ نہیں پایا جی فضل احمد چشتی لکھا چیر کے گئے میں انہیں ظالم تو پوچھنا ظالموں کیا ہے جو کچھ باقی کا ہو رہا ہے وہ تے نزدیک شریعت دے مطابق سی شریعت دے خلاف ایک فضلے احمد چشتی کپڑا لگا ہے اور کوئی لگا ایک میرا بہت بڑا ایپ تو جرم لگا انہوں کہ کپڑا چیر دوسرا اس شہر گجرات دے اندر دو بندی بھی جلسہ کرتے ہیں بابی بھی کرتے ہیں شیے بھی کرتے ہیں مردائی بھی کرتے ہیں سارے کرتے ہیں کیونکہ ہر طرح کے طبقے سے نیچری بھی ہیں ملد بھی ہیں زندیق بھی ہیں بئیمان بھی ہیں مرتدیل بھی ہیں ہر طرح دے بندے ہیں कंगर भी होते कमीने भी होते हर तरफा चकले सब कुछ हर शहर चलता पाया लेकिन यार इतने रोकने आए ने क्या कदी जाके उना उना गुस्ताखा के जलसे भी रुकाए ने इनीत उतने खाई क्या تو تو نہ اللہ تعالی نبیافا جناب یہ سارے جلسے کرالی تو نہ کبھی نبیا پاکوں کی تھی, نہ صاحبہ لبیت کی تھی, نہ اولی ہے نہ کبھی کسی امت کی بےزتی کی مجرم بھی کرنا <تصال> <تصال> <تصال> <تصال> اور میں پوچھنا کیا ملوڈیا کی ملوڈیا کے پوپان کی شیتانی لیڈر کی عزت خدا رسول نبیا صحابہ سب نو ودھے انہ ساروں بےزتی توہینا ہوئے اپنے مقام تک رکھ کے کی جائے میں صرف حق بھی گل کرا کی گل کر کسی لیڈر تو کسی جناب بناوٹی مصموئی رقب کے خلاف اگر جائے گل تو میں بیزتی کرا اس دی یا کرے لیڈر دی کی باقی فرقے والے دیس کی کڑل خدا رسول کے دین دی کی گستاخ کا جلسہ نہ ہو خدا رسول دے گستاخ کا جلسہ ہر تھانے ہو جہاں قدم اٹھایا ہے اونا دا حق بنتاوں بت دے پجاری حق سے پجاری نہیں اس لیے شخصیت پرستی بت پرستی کے برابر چلتی پی کوئی کسی شخص کو خدا رسول کے برابر سمجھی خرا ہے کوئی کسی شیتان کو کوئی کسی گلیس کو میرا سارا بنتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ نے جو ہاتھ چ حضرت ابراہیم الگ سلاح تو تسلیم دفیل وہ بادل بتانا پلوڑن بھی دی. سوٹی دیتی ہے نا میں اپنی سوٹی چلائی رکھا گا ان شاء اللہ اگر بطا ہے اگرچہ بت ہے جماستینوں میں مجھے حکم ایس وقت میرے فساد پھیلا تقریر سنن واسطے کشمیر ضلع سالکوٹ دینہ جہلم کاریاں لالا موسا اٹک تک بے بندے آئے بیٹھے ہیں جنہوں صرف ایم ہلا پہنچیے لوگ اتیا پہ اشتہار سے پڑھنا ان خلاف ہوں نو لانا سمجھنا اشتہار چھاپن والے گلیاں چلا لانتی سمجھنا میں خدا رسول کا گستاخ سمجھنا نالیاں روڑیاں دلہ رسول کے نام دروج شریف نو رول رو کے خود کافر بن کے کافر تو بدتر بن کے مہاراج اپنے کر کے شوڑت رچا پھر روپیے لینے پھر میں تالا کے فضل یہ لانتی لاند بھیجنا اور ہو سا جہاں آن کے روکیا اسی وجہ روکیا ہونے آن کے گل کرنی ہے اسا اس گندج چلو سا لہ لایا آئیے ولا ہو گال بلالا امر ہی جو اللہ تعالی چاہتا ہے وہ کام ہو جاتا ہے میں آیا بیٹھا کام ہویا ہوا پہ تو نال جلسہ کر کے ویکو باقی مولڈیاں کاٹے ہوتے ہیں تو ایڈی دور دور تو ہوں اے بغیر اشتہار کیا مطلب میں اللہ رسول دا ادب سکھایا میں آ میرا نام بھاوے کوئی لو بھاوے نہ لو کوئی جلسہ سنن آئے کوئی نہ اللہ رسول دا نام تو تھلے نہ جاوے نا بزرگ لوگ فرما رہے ماں ماں ماں سو بارہ زنا بندہ کرے تو انہ گناہ گھٹے ہے ما پہل سرے روزانہ کھلے مارے انہ گناہ گھٹے لیکن لیکن اللہ رسول دا نام مبارک بہت شریف اشتہارات گندیاں نالیاں تو لا چڑے کے تھلے ڈےگنے یہاں گنا اور یہ ایسی لانت سے جیسے اندر سارے فسے پیری ملا بابی بھی شیے بھی بریلوی بھی سب کیوں جو رواج بن گیا ہے تو اس نے دین ہوئی ہے جو رواج ہے نال دنیا چلتی پی ہے دین نہیں اور سارا دین رواجہ خلاف ہے کسرت رواج نال دین نہیں آسرت رواج اندر شر شد ہے اور سراپا خیر ہوں کلی لمبا اباد یا شکور میرے شکر گزار بندے بہت کم ہیں بار سورت میں جناب وقت موضوع سنانے موضوع بڑا فکر انگیز ہے بہت معلوماتی موضوع ہے اپنی نوعیت کا منفرد اور پہلا موضوع ہے تو سوضوع تے کدی خطاب سنیا ہی نہیں ہونا اور ایسا موضوع جس کو کوئی نس نہ سکے <متابع> ہر دعوی خود ایک دلیل اور دلیل ایسی ہوگی جہی لاجواب فضل و کرم نہ موضوع علماء نے نیچریوں کی پہچان امام اہل سنت کی زبان یہ پہلی بار موضوع بیان کرنے لگا میں پہلے میں ایک موضوع بیان کی پہ ضلع وہاڑی ضلع کی نشانی اعلی غرت کی زبانی اور اج بیان کرنا ہے نیچریوں کی پہچان آل آل امام اگلے سنت کی زبان آل اس, آل اس آل موضوع دلان کا مقصد کی پہلے نمبر سے مسلمانوں نیچری طبقے تباہ کرایا تباہ کیتا ہے اس فرقے کا تعارف کرانا تاکہ اس ملعون فرقے تو مسلمان بچ جان یہ تباہی ہونا سنو گے انہیں تو کی کیتا ہے تو پرنٹ صرف رکھا گیا ہے نا بھابیاں ان دو بندیاں پیچھے یہ پتا ہے کہ صرف اگر ہے بےمان تو ہی نہیں لیکن ہوں وہ نیچرلی جہ کوئی ایڈا خدیش تو لوگ شب روز محنت کے دیوبندیاں بھی تا بنا چڑیا ہاں ہوں سب نال اتحاد ہے تا سب نال اتفاق کے سب تنظیم تک نے سب پر پرا جی پہنے مدرسیاں میں اتحاد مدار تنظیمات مدارے سے عربیہ ہو گئی ہے متحدہ مجلس عمل ہو گئی ہے بادشاو کی کی پتہ نہیں ہونے کو گیا اس نیچری فرقے نے پھالو تھڑو یہود نصارہ مجوس ہلو حلود ہر کافر ملحب نال اتحاد کرا چھڑے اندی میں وضاحت جناب دو گئے تھوڑے جے حوالیاں نال کرساں نیچری فرقہ ایک ایسا عجیب فرقہ ہے کہ اس میں اندر شیعہ بھی داخل ہوا ہے وابے بھی داخل ہوا ہے بریلوی بھی, بھی داخل ہوا ہے مرزائی بھی داخل ہوا ہے ہر فرقہ ادھر داخل ہوا ہے کیوں ہوا کہ ایک فرقہ ایسا عجیب ہے کہ جڑا جاسے فرقے نو برا نہیں آختا سوائے حق والے ہر کسی آ جاؤ جتھے کوئی یہودی مجوسی تک اندر ہر کسی آدھا لا مذہب فرقہ کہ لا مذہب جہرا ہے انہیں پھر آپ ہی آخر بابا ہے، ہی ٹھیک ہے تو بھی ٹھیک تو ٹھیک ہے آپ اپنی تھان سے ہر کوئی ٹھیک ہے, ہی ٹھیک ہے. <تصفح> کر کے اندر ہر کسی نے تھان لگی ہے نیچری فرقے تے نیچری فرقہ اگلیس کو لے کے نہ شیتان تو, تو جنے کفر جنیا منافقت جنیا دلالتوں گمراہی جنیا بلائی تاہ وجود آئی ہیں وہاں ساریا کٹھا کرو نا نیچری شرکا وہاں کا ارتھ ہے وہاں کا نچوڑ ہے ای کوئی ہر دل عزیز فرق ہے ہر دل عزیز یہ سمجھ نہیں لگی بھی گدڑ سنگھی ہے کہڑی کہ ہوس تھر کس طرح سرکے کٹھے نہیں ہوں بے. پر نیچری دے پلیٹ فارم کے ان کٹھے ہوتے ہیں جی میں پٹھیاں بھی کھڑنی تے بکریاں کٹھیا ہوا سمجھ رہی نا کوئی نہ اور تو میرے خطاب سن کے پریشان ہو سو تو ان لگ سی کہ وہ نیچری فرقہ تو میرے آپ کال آیا کھڑا ہے یہ مخلا کے کسی پٹیا نہیں نا پٹان کی خاطر نہ پہا جا چاہیے جگرا ہاں جی پوری دنیا تو دل موڑ کے اللہ رسول جوڑنا پہ کسی بھی نہیں رعایت لحاظ رکھنے کی بجائے صرف سریت ندر رکھنا پہن ہی ایڈا اور کھا سی کھیت درات کسی پایا ہی نہیں जाए थे पूरे कमान जब अगर खुलगे तो, तो पता लगेगा बाकी जांगे चिश्ती हर किसी जागे दूसरा मेरा मकसद उस मौजूद लाण गए थी यह है कि मैनू आंदेने यले सुनत खिलाफ बोलना है बट साहब भी आंते रहने सुनिया में फंटद है सुनिया के खिलाफ बोलता है अले सुनत के खिलाफ बोलता है میں سنی تو میں ل اس بندے سامنے جس بندے کی اک چک پا کے گل نہ ہو سکے ہاں جی امام احمد رضا بریلوی میں اگے لیں جو سہگا فرنا جو متاثر فیرنا امام اہل سنر کے حوالے پھر میں چان کرا کے دیکھا تصا فیصلہ کرنا تو سننی کون تبج ہے توجہ ہے کوئی میں بیٹھا تو نسا تھوڑا کن پچھو کے آخنا بھی یہ جلسہ نہ ہوے یہ مردہ نا کم تو نہیں یہ تو خیال کا کم ہے جلسہ نہ ہو جی کسی نے ماہ ویل ہوئے جے کسی نے سینے دے لے وہ سامنے آ کے بیٹھے تصمیر تو کو جلسہ نہ کرا دینا جانالفت رکھتے تو لوگوں کے در جلسے ہونے در سے لے جانا میں جلسہ کرانا تھی بیان کرو عوام سنے میری مسجد تو میں بولوں گا عوام حق کے حق فیصلہ کر دیا گل سچی ہو سچا تاک فلان نہلان بالکل گل نہیں ارے بات سنواد جو ہے صحیح اور سنو میں سنی سمجھنا جی دیکھو اللہ تعالیٰ ولیاں والا اللہ تعالیٰ ولیاں فکیر والا عقیدہ ادب سنلیت دا میرے خالی یا رسول اللہ کہنا نہیں ایک سیا لکھے خالی یار لی کھیر کھانا نہیں یہ ہے کہ ادب ہوئے سنر دن یار ہو سنو نیچری نیچری سب کچھ کر لیں میں حق کرنا نیچری لفظ نیچر تو بنے نیچر آدھے تبیعت نائنس دین رکھ آ رہا نیچری انہوں نیچری آکتے ہیں جڑا نیچر کے طبیعت د تابے ہو گئے اپنا دین مذہب اوے رکھے جی میں سر سات یہ خلص ہے اس عقیدے اور مذہب کا پیشوان کریب کریب زمانے چر سید احمد خان علی گڑی سی ارب کے اندر آپ اپنے سر سید سب اتنے وقے اسے نظریات دے حمل دے باطل اقائد باطل نظریات کفریات دا مد اقل جو دے اقل نے مننی ہے اقل آمنی یہاں من لینی جیڑی اقل تو اتنے گل ہے بھاوے خدا دیے، رسول دیے، قرآن دیے، دی رسول دی قرآن دی جنہیں مرضی انہوں مروڑ تروڑ کے غلط کر کر کے اقل دے پیچھے نہ لیا ہے اور بزرگ لوگ فرما نے تو جنے کافر تباہ ہوئے کہ اکل دے پیچھے لگ کے ہی تباہ ہوئے نبیا دی وحج کی اجتباہ نہیں کی اقل بھی استباہ کی اور جی جنت گئے ہیں وہ اقل کا پیسہ چھڈ کے ماہر اللہ تعالیٰ دے نبیا دی اجتبا کر کے وی کی پیروی کر کے انہاں جنت حاصل حق بھی پہچان ہے کہ وحج دے پیچھے اپنی چلائے گا اور شیتان بھی ہے کہ وہی ہے خدا کو اپنی اقل دبے کرچری ابلیش سی پہ جی فرمائی لے گل سمجھو پہلا نیچری کون سی جب اللہ تعالی نے فرمایا اس جو دور لے آدم آدم کو سجدہ کرو پہلا سینس دان پہلا نیچری بڈھا بابا یہاں سارے کا بزرگ اپنی نیچر اور تبیعت وہ اقل اپنی اگے رکھ کے ریسرچ کی خلکت نہیں بنا گارے میں بنایا اگ و یہ ریسرچ تقل اپنی کر کے ٹوڑ ٹوڑ کے اتنے تک پہنچا کہ آگ کا حق نہیں بنتا یہ کسی متی کو سجدا کرے ہوں بنیا لانتی پہلا کافر پہلا وڈا سائنس دان ہر جگلی امین نے اللہ تعالی کے حکم دے گئے اپنی اقل نہیں لے انہاں آخر سانو کی لگے جی شاید چون پیدا کی ہی. تیرا ہی حکم آیا ہے آ لیا سا فجدہ پتر جس نے پہلے دن اللہ تعالیٰ نے دے گئے، اپنی ریسرچ ماں بھی رکھے اپنی جبری لے سمجھ آ گئی نا کوئی توجہ لال بولو سبحا لگا سدکے کر کے کلندر اقبال بال بول گیا تو سناو بال فرمان گیا اقل نہ بولتا عشق بولتا نہیں یار <تصفيق> حکم اگے اکل بول پہ نہیں ہوئی جی بچاری ماری بڑی पै... یہ صرف ہی رکھیا سی کہ تو صرف چوکی دارہ کرنا ہی لیکن کسی کسی تھانے ضرور نہیں کہ تجا جی گل ہوں آ جائے پھر اگر سر نہ جی خدا ماری کدھر بٹا گل نہ کر قسم خدا نہیں کر کے آنا صوفیاء اکرام اولیاء بزرگ کرامیا کتابوں لکھا میں خلاصہ پہ پیش کرنا اور امام ابد الحمت اللہ علیہ لکھا جن برباد ہوئے جہان بنے نے وہ اقل دے پچھے چل کے بنے نے اور جن آباد ہوئے نے جنتی بنے نے وہ وی کے پچھلے چل کے بنے اور اللہ تعالیٰ یہ امتحان لینا سی اس عقل دا کہ ساری گل دے اگے وہ یا سر چکانی یا چکی بس صرف اس امتحان کی خاطر اکل تک دیکھی گئی اس واسطے نہیں دیکھی گئی کہا اس واسطے دیتی گئی ہے کہ ازمان ہے جی سارے حکم اگے لے ہونا ہے تو کافر ہے تو جی سارے حکم اگے یہ چکا چڑھنا ہے تو سمجھ کے عمل کرنا ہے پھر مومے نے سمجھ نہیں آئی گل جی تبجو ن بولو سبحال اللہ ہوں سجنا یہ نیچری مذہب کی بنیاد سمجھ لیجیے مقابلے کین میں پیچھے چلن گے سائنس یہ کہتی ہے اور اقل یہ کہتی ہے لہٰذا اب حدیث اور دی کو یوں کر کے یوں کر کے اور یوں کر دو سمجھنا وہ کتی نسل ہونی یہ بندے تھوں ہر پاسے لبن گے برلیاں بھی وادیا بھی شیا وہ خیر باقی کے باطل فرقے باقی ہوتے تو آئی رکھ دو پچھلے یہ اپنے آپ میں چلیں دسنا سن ولیاں والے آپیاں والے سمپاک والے یہ لچڑیاں کی پچھاڑ کرنی اور لیکن چیشتی تمہیں پکی پچھانے کرے گا اکھاں بند کر کے آٹھ رکھ گا ہاں یہ پچھاڑ لاخا کرنا اور دو ایدر اے ایدہ کوئی کافر اے ایدہ کافر امام اے اہل سنت مجد شاہ احمد رضا فاضل رضی اللہ تعالی آپ نے فتوا رضویہ شریف جہا ہوں نواں چھپیا ہے جلد نمبر انتی تاکہ دسانے سہی نا بھی اہل سنت کے خلاف چشتی بول رہے میں اہل سنت کے خلاف نہیں بولتا اہل ستھر کے خلاف بولتا ہوں اہل سنت بنے پھر دینے جاؤ لمبا جاؤ کسی کو پڑھاؤ جیل میں نمبر انتی سفا نمبر چھ سو پندرہ کوئی مائی دلال اردو پڑھ سکتا ہے تو میرے نال کھلو گے ہو سکتا ہے ایتل ٹولہ میری گلتے اعتماد نہ آئے تو چلو اندی گل سے آ جی آ جاؤ <تصفح> اچھا نہیں تو یقین ہے میں تھوڑا نہ بیٹے میں مجھے پتا ہے چلو تو کرے نہ کرے خسمان کھاوے آپ نے میں دیکھو امور اشرین آپ ایک رسالہ لکھا ہے امور اشرین در امتیاز آئے سنجی وی چیزاں سنیا دے عقید کے پچھاڑے ہندوستان دے اندر بھی نشانی آپ بیان فرمائی ہیں دے کے پچھاڑ اے ہون تے سنی نہیں میں تفصیل انہی بیان کر چکیا ایک ہوزو چار صرف پہلی شہ سید احمد خاں علی گڑھی اور اس کے متاد سب کفار ہیں سید احمد خان اور اس کے متا سب کافر نے جیڑا ایک پہلے نمبر سے منے وہ سنیے جیڑا نہ منے وہ سنی نہیں کوئی سمجھ آئی نہیں تھی آکو گے چشتی سڈے دن چدشا اٹھتا ہے ادھر آ سد احمد خان سوچ سب تبیل سب چند پیچھے چلنے والے پسان ہے سر کھلے ہر سجل سجڑا پہلے نمبر یہ میاں سی نہیں مولانا عبدالحق حقانی تفسیر حقانی میں اندر وہ مولانا عبدالحق حقانی ہکانی رحمت اللہ رینڈ ہے جنہیں تفسیر حقانی ہکانی بہار اندر مل جی پنجا ہلدا اندر جام لوہمانی لاہور آرام مدرسہ ٹکسالی دروازے دل جب اس اسدر پیڑ سیئر ہمیشہ پڑھ رہے ہوں گے بندی رکانی جہلی دنف سارا خلاسا کھولے انہیں فرمایا جب دلی برباد ہوئی سی انگریزوں کے اتوں باروں باروں سید سید، بھی ٹوپیاں پا کے کوئی کنچک پا کے کوئی چیری لے کے آ سد پر بیٹھے آپ سر سیلے سکھا بھی جاوے من لیا جاوے کہ ادا کو نسل جا ہے ہلے میں تو سجنا سوجو ایک سید برادری ہے ایک سید آل رسول جب کوئی بندہ کافر ہو جاوے مجھے ہو جاوے پہ اسلام تو خارج ہو جائے اس نے لوگ نے کہا جانے سید برادری رہ جا لیکن سیت رسول دے اندر نہیں رہنا آل رسول ری سک سمن آہ اہل کا مولا چار آئے رام نو تیرے اہل چو نہیں حالانکہ پتر آپ نے یہ آیت مبارک گل بھا سلامی بھی کر ہے پر اتری حضرت لہو واسطے نہیں نہ حضرت لہوے پاس اتری اسے رسول سامنے سی پھر اعلان ہوئی ہے جا لوگے پتر واسطے سی لے سام نہ لکھا کر کے سجا سی جی آخ ہر ایک سی سیدنا سمجھی جنہ چر ویسے مومے پھر جراسی جی مومن نہیں نبی امت جی نہیں آ رسولت کی کتوں رہنے وہ پھر برادری میں سید سے جاگرا بلوش سبحان اللہ کلندر کمار فرمانا یوں تو سید بھی ہو گرزا بھی ہو افغان بھی ہو یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو اور میں ہوں باقی اس چلی گڑھی خمزیر سید نہیں آخانگا کا دے فرمان دے مطابق آل رسول تو باہر جس لانتی جس منن والے متدح نو کافر مننا سنیت دی پہچان ہوے انہوں سید کیوں آخا پچھا کرانی سی کرا چڑیے میں ہونے واسطے ایک سونا جا لب لگا ہے سر سور خان حوصلہ کرو میرا کتاب سنگ تو جیر چی کتنی ہے نا گھر جانے تو سور سور نہ کھا جے جی پرنت بچارے کسے دسیا کچھ نہیں تو گل ٹھیک رکھے لنگر پہ کو سمجھ آ رہی نہیں ٹولی کی پہچان سنو یہاں کے گلت عقائد نظریاز سنو نشانیاں سنو تو پچھا ہو تاکہ سڈا گھر بچ جائے ٹھیک ہے پہلے نمبر سے سر سور خان تے اس دے متبعین جڑے ہیں وہ قرآن مجید لوگ خدا تعل دا کلام نہیں سمجھتے لو سرو ایلان حیران ہو جی. ایک قوم دا ہیرو سکول کی کتاب ہے جس کے اتر سر اس بیٹھا ہوئے. اے داری والا انگریزوں دے نزدیک دہشت گرد ہوتا ہے سر کیوں ہے وہ دہشت گردی ہوگی इमाम गजाली रहमत आला फरमंद ने हर दा वेख के बोलना जाए बकरी दाड़ी होती समझी हां और सुनो हूं हवाला बड़े पक्के पक्केिडे हवाले सुनो टुट ना थकन पहले नंबर से मैं प्रोफेसरों गाल शुरू प्या करना سردے اپنے شگرد आ, ساحل رسالہ چھپتا ہے کراچی تو ساحل یہ شمار جمادی الاول ال چودہ سو ستائی ہجری جون دو ہزار چھ کا حضرت اقبال نے خطبات کے مباحث سے رجوع کر لیا تھا اس دا اتلا ان ہے اداریہ لکھن والا ہاں مضمون پہ چلتا ہے خطبات اقبال ایک تحقیقی مطالعہ جدید یہ تو روایت کی کش مکش اور ایک چھپ کراچی تو کراچی یونیورسٹی کراچی بھی یونیورسٹی نے پروفیسر ہے چھاپ دینے ایون پہلے سفید مضمون نگار پہ لکھ کہ سر سید قرآن کو کلام اللہ نہیں مانتے اسے کلام رسول اللہ مانتے ہیں اور رسالت معاب کو ایک پیغام پہنچانے والا بھی تسلیم نہیں کرتے بلکہ صرف ایک عرب کا مفکر سمجھتے ہیں اور سنو سرد اپنے خطبات میرے کو موجود ہیں اصل حوالے ہوں میرے کو موجود ہیں اور آل حضرت نے وہ گل فتح جلد نمبر انتی کے اندر لکھی کس رنگت لکھی لیچریاں بیان کر یوں ہی دے عقائد بیان کر دیا یوں ہی, ہی یہ کہنا بھی یقینا کفر ہے کہ پیغمبروں نے اپنی اپنی امت کے سامنے جو کلام کلا میں الہی بتا کر پیش کیا وہ ہر گرد میں الہی نہ تھا بلکہ وہ سب انہی پیغمبروں کے دنوں کے خیالات تھے جو فوارے کے پانی کی طرح انہی کے کنور سے جوش مار کر نکلے اور پھر انہی کے دلوں پر نازل ہو گئے یہ آلہ حضرت پر لکھ دین فتاوا جلد نمبر انتی صفحہ نمبر تین سو چوراسی نیچریاں قائد بیان کر دیا کہ نیچری لوگ یہ آخر کہ نبی اور اسلام کوئی نوز بللہ کو وہ نبی کے پاس مالک لیند کہ پیغمبر دا جڑا دل ہوں گا نا اس دل نبی دی اپنی گل ہو پانی دے فوارے واگ اٹھتی ہے تو پھر آ جن کلام میں الہی کو خدا اتریا نہیں ہوں جا حضرت ہے یہ آخر چفر کیونکہ او صاف لفظ آخر ہو گیا بھئی خدا دا کلام نہیں محمد دا اپنا کلامر بھی تو ہوئی سر پہلے جوڑی فرمائی نے کافر لوگ بھی یہ سن کہ کلام محمد دا اپنے خدا یا نہیں ہوچری تے سائنس والا چولہا یہ ہے نیچر تے سائنس کے پیچھے یہاں در سائنس بڑی دور لائی ہے یہاں کوئی ماں بڑا نظر نہیں آیا کہ خدا ہوے فرشتہ ہوے کو کوئی خدا گا کوئی کلام ہوے دا یہ ویسے اپنی سے اس ویس کے انہیں آخیا وہ جب سان کوئی وہی نہیں ہوں خدا ویوں تو پھر سب نال بندے ان کی آ گئے بیٹھ بیٹھ کے آ کے یہاں فیصلہ کیا یہ آخیا بھائی اے نبی دی دوز من ذالک اس محمد دی اپنی گل ہے یہ سنو یہ مطلب یہ نکلا کہ سر سور نبی پاک لو خدا دا پیغمبر نہیں کا مفکر سمجھتا ہے اور جو کچھ ہے نبی پاک سرکار جی بھی اگلہ محمد دمدے اپنے دل دیا ان خدا دیا اتاریاں نہیں ایماندار دسو سوئے سیو تے نزدیک اے اور یہ تابے دار اور کافر ہوئے یا مسلمان اے سا فیصلہ کیا مطلب سنا چھایا پہلے جڑی فرمائی نے رت کا کلو کیا چھڈیا حضرت نے فرمایا یہ گل یقینی کفر قطعی کفر سفا نمبر تین سو جلد نمبر انتی تفسیر ہوئی کھڑی اسی طرح اس کو کفر وفر کہ جنت دوزخ ان دے بارے اے سمجھ ہیں کہ اپنے بندے دے خوشی تاری آئی تو سکون آدھے ثواب جگا جنت جدو بندے سے حمیبت آ رہی اسلے بندے تے جڑا دکھ آنی ہوتی اے ہے بندے کا تے تخ نہ دوزدا لین گے جنت کا بھی لیکن افریقہ آخر ہے جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے خدا بھی ہے نوی بھی ہے لڑکے لہنکی کے پوچھ مانے اپنے کرتے ہیں مسلمانوں والے نہیں اصا جنت کا تسمر اقیدہ رکھنے کہ رب نے ایک جہان عرح کا بنایا ہے اس جنت بھی ہے सूर तो बेताबेदार ये नहीं मनो अगर जन्नत है पर जन्नत का मतलब यह कि सौखी जिंदगी खुशी वाली यह जन्नत है करके सर सूअर बेताबेदार सकूली इतने ही जन्नत बनाने की फिक्र च रोते हैं کو ہے بنگلہ ہے گی ہے ناچ گا ہے میوزک ہے سارا کچھ ہے خوشی کے لمحات ہے تو جنت ہے جہاں بندہ غریب ہے مسکین ہے حضرت بلان واگو یہ لنچ ہی سمجھتے ہیں یہ آزاد دیکھے یہ مریا ہے یہ برباد ہے یہ نہ ترقی نہیں کیوں کچھ نہیں لبا رب دسا جی ہے سارا کچھ تو میرے کو ہے ایمان نال دسے میں آخر کے نہیں ہو جو شخص ان چیزوں کو حق کہے کہ جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے نبی بھی آئے ان لیکن ان لفظوں کا اقرار کرے مگر ان کے نئے مانا گھرے مثلاً یوں کہیں کہ جنت و دوزق حشر و نشر ثواب و عذاب سے ایسے معنی مراد ہیں جو ان کے ظاہر الفاظ سے سمجھ میں نہیں آتے یعنی ثواب کے معنی اپنے حسنات کو دیکھ کر اپنی اچھی باتوں کو دیکھ کر خوش ہونا اور عذاب اپنے برے امال کو دیکھ کر غمگین ہونا ہے یا یہ کہ وہ روحانی لذتیں اور باطری مانا ہے وہ کافر ہے کیونکہ ان امور پر قرآن پاک اور حدیث شریف میں کھلے ہوئے روشن ارشادات موجود ہیں اگے پھر لکھ لیں یوں ہی یہ کہنا کہ نہ دوزخ میں سانپ بچھو اور زنجیرے ہیں نہ وہ آزاد کا ذکر مسلمانوں میں رائج ہے نہ دوزخ کا کوئی وجود خارجی ہے بلکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے جو فتر روح کو فتر ہوتی تھی بس اسی روحانیت کا محسوس ہونا اسی کا نام اور جہنم ہے یہ سب کفر قطعی ہے یوں ہی یہ سمجھنا کہ جنت میں میوے ہیں نہ باغ میوے بھی کوئی نہیں باغ بھی کوئی نہیں محل بھی نہیں نہریں بھی نہیں ہوا بھی نہیں زلمان بھی نہیں نہ جنت کا کوئی وجود خارجی ہے بلکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی جو راحت ہوئی تھی بس اسی روحانیت اعلی درجہ پر حاصل ہونا اسی کا نام جنت ہے یہ بھی کتان یقین کفر ہے یہ نیچریاں نظریات کا شمار ہوتے ہیں تو جی فرمائی نہیں یہاں نے اور سارے نزدیک کی ہے سارے نزدیک سب کچھ موجود ہے کہ نہیں اچھا اس طرح فرشتہ بارے نیچری کیا دن فرشتہ دوبارہ جوں کہ یہ کہنا کہ اللہ زبل نے قرآن عظیم میں جن فرشتوں کا ذکر فرمایا ہے نہ کوئی ان کا ان کی کوئی اصل وجود ہے نہ ان کا موجود ہونا ممکن ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہر ہر مخلوق میں جو مختلف قسم کی قوتیں رکھی ہیں جیسے پہاڑوں کی سختی پانی کی روانی نباتات کی فضولی بس ان کی قوتوں کا نام فرشتہ ہے یہ بھی بالقطع والی یقین کف ہے یہ بھی نیچریوں عقیدہ ہے وہ اندھے فرشتے کوئی علیحدہ وجود نہیں اچھائی کے نیکی دی قوت دانا فرشتہ ہے اوہ بندے دے اپنے اندر موجود ہے باش جنات شیطانہ نے باہر کی سمجھ دیں جن و شیاطین کے وجود کا انکار اور بدی کی قوت کا نام جن یہ شیطان رکھنا اے نیچریاں دا تیدہ ہے آلہ حضرت فرماندن یہ بھی کفر ہے جن نے کلہ دا وجود ہے شیطان بھی کلہ دا وجود ہے انہوں نے کم میں انسانوں نے گمراہ کرنا لیکن نیچرین اور سرکورد تابدار او اے چی نہیں سمجھا رہی کوئی نہال بولو سبحال اللہ اسلام دے اندر ہے غلام تے لونڈی بناونا کی بناونا جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جنگ دے دوران دے بندے اور بڑھیا قید ہوئی ہیں مسلمانوں واسطے دے بندیاں غلام بنا چاہیے عورتوں بناو جائز ہے بغیر نکاح تو او حلال ہو گیا نکاح آزاد او وہ لاؤنڈی آزاد نہیں اس سمجھنا لاؤنڈی سے بنانے نو جائز سمجھنا تو سنی نہیں مسلمان اور اس سمجھنا غیر مہذب انسانیت کے خلاف انسانی حقوق ظلم وحشت اور درندگی نہ کوفرے جڑا یہ سمجھے کہ لوڑی گلام برامن جائز نہیں اسلام تو خارے دے ساڈے پاک نبی سرور کے گھر مبارک ماریا پاک جنہوں ہزور ب سبزادے پیدا ہوئے وہ کون سن وہ لیا پاک آپ ایک بادشاہ نے نگرانے دور سے پیش پاک ل ایک چشتی بغیر نکاح یہ اس آخیا میں قبول ہاں اس آخیا تبو اس کہ میں قبول اے قبول کے لفظ کے عورت حلال ہو جاتی ہے میں آخیا اے دس یہ قبول کے لفظ کی پیا ہے حضرت آدم علیہ السلام دی شریعت دے اندر کی شریت نال نکاح جائز ہی ایک پیٹ شریف دے وچوں یعنی اما جی قبلہ ایک کبلا شریف شریفوں پتر جمنا ہے تو دوسرے پیٹ جا کے نو مہینوں بعد پھر جب حمل نواں ٹھہرنا ہے تو پھر نو مہینوں بعد جا کے بچہ جمنا ہے جب جی ہے تو او وہ جی وہ پتر آ پاسے چ نکاح تو جدو نبی سونے کی شریعت دی شریع واری آئی تو بین براہ کا نکاح ہوا حرام تو میں خیال چلیا گل ہے ہوا رب کا حکم ہویا پہ جاب قبول عورت حلال ہوئی بندے سے بندہ حلال ہویا عورت تو مرے اسے رب دا حکم ہے چلادیاں کافر دیا مرد کافر میں غلام یہ جب انہ تو پہلے جا کے ایلان ہوا ہے اپنے رب نو یہ نہیں مننے یہ انسانوں کے درجے چائے اپنے رب پیدا کرنے والے دا اعلان سن کے یہاں ہی آئی گی جانور خدا نو مننے منے کافر نہ مننے تو اے پھر جانور وانگو بن گیا ہے ہوں یہ ویچو غلام وک د لیا وکدیاں چلے وانگو جانوروں وانگو رب دسنا چاہے میرا اعلان پہلو ٹھکرایا ہے نا جانور سف چ اور جہاں مومن میرا ایلان پڑے گا, اور گا مولا تیرے تے قبول میں خوش تھی تو میں اچا مقام دے دیا جڑی فرمائی نہیں بولو چا سبحان اللہ اور سو لوڈی الام بنا نیچری ٹولا سکونی ٹولا حرام سمجھنا گھر مہادر سے تعلیم خلاف امام اہل ہرسمر سرمان فتح وار جلد نمبر چودہ صفحہ نمبر ایک سو چھبیس یا کوئی نیچری نئی روشنی کا مدعی روشنی کیونکہ, روشنی دن کیونکہ نو روشنی والے آن کیونکہ یہاں مطلوب ایک کافر کرنا تو یہود نسارا اصل گلام لاؤڈی انہوں بناؤ واسطے حکم اترا ہے ہاں تو یہود نسارا ہے اس خلاف ایک کے خلاف اور یہ کیونکہ تعلیم یہودی یوی یہ سبق پڑھایا ہے سرفور تو لایا کہ یہ بھی ظلم ہے یہ تہذیب کے خلاف ہے یہ کیا ہے بھائی لاؤی گرانے سے کیا ہے یا کوئی نیچری نئی روشنی کا مدعی کہے باندھی غلام بنانا ظلم سری اور بہائم کا سا کام ہے جانوراں والا جس شریعت میں کبھی یہ فیل جائد رہا ہو وہ شریعت من جانے اللہ نہیں آلہ گرد فرماندل جیڑا ہے آخر ہوئی پکا کافر ہے اور نیچری ہے وہ ہے سوئی تھوڑی وضاحت کر مثال دیکھ, دیکھ. جی سکولی طبقے کی اکسیت جیڑی ہے نا ہوں وہی نظریات بھی رکھتی جہاں سنتے جاؤ سوئی رکھ گے تے سدر نے آخر ہے جان گا سدر اچھا یار گل سنو ریفرنڈم سدر بنیا تو اسے ہلے نہیں بنتے سدر تے آخر ہے ایک خطاب کے اندر کہ اسلامی قوانین مردوں کے بنائے ہوئے ہیں اس ان میں عورتوں کے حقوق مارے گئے ہیں جی ابو جہال آخر محمد خود بناتا ہے سر سور آدھا ہے کہ یہ دل سے سوارے کی طرح ٹپکتا تو چھوٹتا ہے اور پھر جناب واپس آ جاتا ہے یہ محمد کے اپنے دل کی باتیں ہیں تو بھائی نہیں آئے اسی طرح یہ نیچریاں دا پتر یہ آدھا ہے یہ بھائی محمد کے اپنے بنائے ہوئے ہیں یہ مردوں کے بنا ہوئے ہیں اور اس دور میں بنایا گیا ہے جب اور پر ظلم ہوا, او ظلم ہوا کرتا تھا نہیں یہ سید بھی ہے اور پکا سنیا ہے پکا جی اب درخت پکایا باقی ٹھیک ہے بہت اچھے اگلی گل میں سنائی سی اے ہوں لونڈی غلام دے گلام بنا دارے آڑا وا بریلو کا شف الحدیث پہچان ہوئے نا میں تو سننی نہیں تو سنیاں کی پہچان کراوا کی لکھا ہوتا ہے ات شرح صحیح مسلم جلد نمبر چار سفا نمبر کینا؟ بونجا کی گل غلام لونڈی بنانے نو غیر مہذب سمجھنا تے بہائم کاسا کام آلہ حضرت نے فرمایا جہا یہ سمجھو کافی پکا اے ہوں سوڑ لو اب چونکہ تمام عبارت پڑ رہے میں غلام رسول سعیدی شاہ شمار والا اب چونکہ تمام دنیا سے غلامی کی لانت ختم ہو چکی الفاظ بھی دیکھو اور اسلام باقی مذاہب کی بنسبت مکار میں اخلاق اور حقوق انسانیت کا زیادہ محافظ ہے اس لیے اب اسلام میں اس کے جواز کی گنجائش نہیں ہے اپنی عقل نالف ہوا رنگ حرام پہ کرتا ہے خدا فل جائز کی تو نہیں کیونکہ جن حالات میں اسلام نے غلام بنانے کی اجازت دی تھی اب محدب دنیا میں وہ حالات نہیں رہے ہوں الفاظ تو غور ہو ہاں تمہیں پتا تو لگے بابا میں سنیت تو باہر ہاں تو ملا سنت بیٹھے میں اس شیخ کو ادیس کی کیا فون میرے کو بھریا پیا ریکارڈ ہے محفوظ اتھے محفوظ اتنے ہونا کچھ سڑا سکنا میں اس طرح سوال کی تن میں فضل احمد چیتہ بولنا پہلے نمبر سے انہوں نام سنتے نکل گیا میں کیا میں شرح مسلم سامنے رکھی بٹھا یہ غلط نہیں تک کہ ہوں اس جلال بھی کوئی گنجائش نہیں اپنی طرف خدا رسول حالات حرام کیتے جی گھر خدا جائز کرے سید الیا جائز رکھے تمام صحابہ جائز رکھے حسن حسین جائز رکھے تو تنہوں نظاہر کرنا اگبا میں تو تخ کہ اسلام باقی مذاہب کے مقابلے میں مکارے میں اخلاق اور حقوق کے انسانی انسانیت کا زیادہ محافظ ہے میں کیا یہ مطلب یہ نکلا تیرے نزدیک اسلام تو باہر دوسرے مذہب ایسے ہیں جہے حقوق کے انسانی کا بھی خیال رکھتے ہیں مکارے میں اخلاق انہوں لیکن اسلام زیادہ نے میں کیا تینوں نہیں پتا کہ اسلام تو باہر فلک ہے ہی نہیں حقوق انسانی ہے نہیں حقوق انسانی صرف اللہ نمبر آئے میں تیسرے نمبر پہ تو آخ کہ ہوں مہذب دنیا ہے یہا مفہوم کی نکلے گا پہلی دنیا غیر مہذب سی تو جیڑا رسول کریم سرکار کی دنیا نو غیر نہذب سمجھے اب دی لانتی دنیا جید ویچ انسانیت قتل ہوئے ہوا چوری زنا سلوم خسوٹ بے حیائی بغیسی فہر فہرشی یعنی آداب اخلاق نا کا جناب نکلا ہوٹ بندہ بھی ویخ کے آخ یار اج انسان نہیں رہے بندے ڈر سر سپاں چٹمیاں تو ہر بندے دردے نے بندے تو پتر پتر پو تو محفوظ نہیں تو پہ پتر تو محفوظ نہیں ماں اپنی چیز ہاتھ چلانے گدی ایڈے لانتی ماحول نو آخے محزب تو سید لمبے آج ماحول آکھے غیر محزب اور میرے محبوب کا تو ماحول ہی وہ سی تحدیب سی جو وی میتری کتوں کتوں نکل گئے کہڑے کہڑے مدرسے کیوپ والے ٹوپ والے کوئی ستنا والے کوئی دوتی والے ہر طرح دیا ملاوہ نکل گیا تو سو سا کرو جدو پہلو مہذب دنیا ہوں نہیں لہذا وہ کام نہیں ہو سکتا اس کا مطلب ہے تیرے نزدیک ایک کم غیر مہذب لوڈی تو غلام بناو والا کم غیر مہذب اور اب دنیا مہذب ہے لہذا وہ غیر مہذب کام اب نہیں ہو سکتا کہ لوڈی غلام بناو والا کم حبیب خدا کی ہے نبی بے صحبہ کیتا ہے اللہ تعالی کا قرآن آیا میںالمان تیرے نزدیک خدا غیر محض کم لگی ہے نبی غیر مذہب کم کرتے جو جائے آج دنیا رندا تجربہ چک چکے بمبی ماری جاتے ہیں تو لٹی نہیں جاتے ہیں افغانستان تیار جگہ جگہ تکرے کھول دی طرح ہوٹل ریسٹورینٹ بنا کے یہ تیرے نزدیک مہذب کم ہے تو دنیا میں مہذب ہے زالے ماں دو میں گل کی تی قسم خدا دی تو منوں آخنا کی چاہنا میں آخیا میں یہ آخنا کہ تیرے ساری بھارت کفر ہے تو سنبت ہے میم ہے اچھا اللہ آپ کو خوش رکھے آپ نے مجھے کافر بھی کہہ دیا زندیق بھی کہہ دیا اور کیا کہنا چاہتے ہیں میں خیال جی میرے خدشے نے جناب دور کر سکتے دو کرو قسم کی جب ہے کسی گل کا بھی جب ہوں تو مجھے اسی ویلے منہ تھوڑ جاب دینا مینو لکھ کر بھیج دے میں لکھ کر بھیج دوں گا اور میں بیٹھا کلی بہت تل لکھ کر بھیج دے تیرے کون جی گل بات کھینچنی تھی وہ دو اسی ویلے تیر زبان چکی آئی سمجھ آئی نہیں یہ نچریں بٹو لازم ہاں ریات بندے جاؤ تو لکھ لگ لکھ دین تو رکھ دے راہل میں کیوں نمبر ایک سمجھ لے لے کو چھوڑو لکھ رہے ہیں نیچریاں گل سکولیاں یا ہاتھ سے کھانا <Sétais> کھانے <Sats> <Sats> وغیرہ باز سنن کے ذکر پر کہے تہذیب نصارہ نے ایجاد کی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانہ میں بعض افعال ناب حزب تھے اور حضرت فرماتے ہیں صفحہ نمبر ایک سو چھبیس جلد چودہ پر اور یہ دونوں کلمے بعض اشکیا سے فقیر نے خود سنے کیا مطلب ہاتھ نال روٹی کھانا یہ سن کے تو کوئی آخے یار تہذیب تو بھئی انگریزوں نے سکھائی ہے کانٹیا کھانا چرییاں کھانا تہذیب تو وہ ہے بھئی یہ ہاتھ سے کھانا تو غیر مہذب سا کام ہے اور نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی بعض کام غیر مہذب ہوتے تھے آلہ حضرت فرماندے نے میں بعض بد بختار سکولیاں تو نیچریاں تو میں خود سنیا نے نال گلیں کن شکلا اور یہ دونوں کلمے بعد سے فقیر نے خود سنے اور یہ میرے خیال کے جڑے انہاں سنے سر بار بدمکا اکثر سکولیاں تو تساں خود سن دو سو ایمان دسو ہزور کی سنت کے مطابق بہت کو کھا رہا ہوگا تھلے رکھ کے کھانا پا کھا میز نہیں جی بیٹھا آپ اسی طرح رکھ کے تجھے تو روٹی پہ کھانا انگلا چیستا ہے حضور دست کے مطابق اے دیکھ کے وہ سکولی طبقہ لو غیر مہرب طریقہ سمجھتا ہے کہ نہیں وہاں تعلیم جڑی ہے یہ تعیب تو یہ انگریزوں کے پاس ہے یہ طریقہ ہے وہ وہ بھائی والا لوگ ہیں وہ ترقی ہے دیکھو نا ترقی یہ بےچارے پسماندہ لوگ ہیں یہ ابھی وہی طریقہ پرانا اٹھا رکھا ہے کھڑے <تصفح> ہو کر کھانا چاہیے کانٹے کے ساتھ کھانا چاہیے ایڈے مہذب لوگ جی ایڈے مہذب لوگ چلیں دو تہذیب جو میں سناوا ایڈے مہذب لوگ نے تھوک نہیں فٹن پڑے تھے ہاں آدھے نے اندر ہوں ایک مہذب میں نپیا میں ہر گل سنی تیری تہذیب کی ایک میں تھوڑی جی گل کرنا اگر اجازت ہو جی جی کرو جی میں آخیا جناب یہ تھوک کتوں نکلتی آخ جی منہ میں منہ کو چنگی یا پیڑی چنگی میں شا چی شا ہوجے نہ جاوے نہیں تو کمرے سارے جراثیم ہو جانے آ میں آسو یہ جڑا بندے کا مادہ تناسل ہوتا ہے جن کو آنڈے نے منی یہ کتوں آتی آخر تو تمہیں پتا پشاور دالی سے آتی ہے گندی تھان تو آئی یار یہ دسو یہ اگریز لوگ تو اگریزی طبقہ یہ گند زبان چٹتے ہیں فلم بنا کے پوری دنیا وے میں یار مجھے سمجھ نہیں لگتی بڑی آنہ جڑا کھانے کھان والا یہ تو پک تھے نہ جا تو پشا دا گند وہ چاہے میں کیا یہ بات کوئی مبارک ہو ماشاء اللہ جو فرمائی کیوں بے اور سکھایا اس قوم بھی آ گیا ہوں میں پیشاب دا گند منہ قسم و ذات نہیں جا کبھی ہے بولو سب ہار ایک دل تہذیب کے حوالے لال سنا سنا ہاں موبی تو چل میں جنت بدائے لے رہا بیٹھا تو نہ درجہ خاف لگو تو نہ من بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے میں اگلے دلے گل کی سناوا تول بول بولو, بولو, بولو ادھر و میرے سر پیوں نیچری طبقہ غیر مہذب سمجھتا نیچری طبقہ اس پگن غیر مہذب کر کے پگ جکھائی سکولیاں حکومت والیا ہوٹل دہریا تک سر سے ڈنگی ٹوپی پولیس دے سر سے ڈنگی ٹوپی یا سر ننگے ننگے او یہ کیا ہے جی جو غیر موسب کام ہے اور یہ کسی تو چھڑاون دا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس نو ایسے بندیاں تو کراؤ جہے معاشرے دے اندر زلیل حکیر سمجھے جا بس پینٹ شرٹ جی انگریز پوامنی سی تے صدر تک پوائی سو تاکہ ساری قوم پا جی یہ پینٹ شرٹ نالیاں صاف کرنے والا چوڑا صرف پاؤں تے تو کسی پاؤنی سی ہے ان چوڑیاں کی کم چوڑیاں چوڑیاں تو پڑا ہے एक खल खोथ की खल जो मोटी दूजा बंदा जोगा, ना खलो जोगा खलो के मूत्र टोले टिबे साफ दिसन अगों पिछड़ नंगा हो दे लिबासूड़ा ही खुश हो सी हो सकता ने शार, ने शार, ने शार, लेकिन मैं गलता करना अगर ये नालिया साफ करने का चूड़ा पा किस पानी सी مائی <سؤال> پیرے ٹریکٹر دا پتر بھی پائی بھی کئی پائی فردیں ایک ٹی وی کے اتنے ہے ایک نیا خدیث مرتب اس کو کہتے ہیں کے نائک وہ دنیا کوئی جا جا آوے نا یہ شیتان دنبر تھے یہ ٹی وی شیتان دمبر ہے نمبر مشترکہ ہے وہ چڑھ جا جا چڑھتا ہے لابی چڑھ جا شی جی ممبئی چڑھ جاتے ہوتی سڑی منہ تو اس سے مرد زبانی یاد انجیل زبانی یاد قرآن زبانی یاد حالانکہ موٹا کفر اگلے دن میرا موٹا سارا کفر یہ نا ایو پینٹ شابت یہ ساری اینج ہادشہ سا کیتے سو یہ سلیف پریشان ہے جی میں کڑا پترا جی آل مرن کا حق ادا کر, کر دے گی آل نہیں ہونے چاہیے سوال ہوئے ان چا اس ابلیس سے بندہ پوچھ انگلیس آن? کہ کی کیا نبی والے اسلام پہ آلم سے تو سوال ہوتا ہے وہ این چکر ج کوئی جواب جاب دیں شریعت کا نبی علیہ السلام تو خود زبان شریعت آلم جہا انہیں شریعت کی لبنی ہے قرآن جاب دینا کہ نہیں ہوئے چکر میں تو ہوں وہا ہوا تو میں پوچھا تیرے نزدیک صلیب دا نشان ہے کہ آ صلیب حضرت سا علیہ السلام فرما نے میں آن کے سلیب توڑا گا شیر تو موڈ وڑ دیں گے سارا کیونکہ سلیم کا نشان ہے نا سارے بند مڑ دین گے بندے بغیر ملے ہاتھ رہن گے کیوں مطلب سلیم کا نشان ہے. کی ہے اے نے کی ہر اے بھی نیچری ہے نا نیچری میں دسنا سارا کچھ اگیں دسنا اوساف اوصاف ہے سنڈے میگزین اٹھائی جنوری دو ہزار سات یہاں نے ان موضوع جڑے موضوعات ہیں وہ کس طرح اخبار دیتے ہوئے تو پہلی کشت جیتی ہے اسے تو میں لکھا ہے کہ انہیں خطاب کے دوران ہے کہ سائنس کہتی ہے سائنس کہتی ہے کہ زمین گول ہے انڈے کی طرح ہوں یہ سابت کروز بلاح مدال قرآن چکے فرانگے سابت پکڑتا قرآن کی صورت نمبر انسی تیت نمبر تی تیسرے ستارے چو والا کا دہا یہ پاک اس نے ترجمہ کی ہے اور اس کے بعد اس نے زمین کو انڈے کی شکل میں بنایا جبکہ تمام دنیا کے ترجمے اس کا یہ ترجمہ پہ کر اور زمین کو اس آسمان کے بعد اللہ نے پھیلایا کیا کیا بندیاں دا ترجمہ کھولو امام اہل سنت دا کھولو کسے دا ترجمہ کھول لو دہا بگاڑیا کتے نے کیے دہا ہا کا معنی ہوتا ہے سپر کتر موت کا انڈا کیڑی کیڑی گل بیان کروں میں اس قوم دی کیڑا کیڑا رونا رہا عنایت حسین بھٹی بٹیو وہ بھی اس قوم دا مفسر قرآن سے بلے بلے بلے نیلا شریف کے لال دربار بنایا کڑا پیر کاکی تار اتنے بہت ہی ساری تختی لکھی کڑی ہے پیر کاکی تار تارمیہ میں تیار لی شریف د اللہ تعالی توفیق دیتی کہ میں مانجا پھیرا تو میں مانجا پھیرا تو میں آ کے گیرت کھاؤ وہ دا شیا بریلوی سب تو ہو سن شیا بھائی سنی شیا بھائی پور لاہور بندر مجلو جا رہے گومت والے بھی گجرتی ہے سارے سننی سی یار آئی بھائی کے مقابلے پر تار تک جوڑا پورا ہو جائے کسم خدا بھی کر کے کبھی تیر ہوں گا بابا فرید وایا کبھی پیر سی بابا فرید وگا کبھی پیر سی مہیلی وا کبھی پیر سی پیر شیال ورگا کبھی پیر ورگا پیر سی پاک ورگا پاک شریف سجر کا یہ ساڈا گلارا نہیں دور نکل گئی میں لیا پھر ادھر پگ میں سمجھیا غیر مہزب تو آیا حکیرت زلیل لوگوں میرا رب سونا سڑکے اس رات کریم پہ وہ پھر اپنے نو بڑا دلیل ہے اپنے نبی بڑا خوار کرتا ہے اتھی قانون جی کہا موٹر سائیکل چلاؤ ہیلمٹ پہنو چھوٹی جی چھوٹی جی ایڈیشی نکی جی जो बंदा सिर पाया यह नहीं लगता है, है जिन्हें कलबूत फस गया है शिकंजे च आ गया गर्मियों दवाई खुला दी ना दाखा फिर पलास्टिक सा मेरे रब सोने का जलाल मेरे रब की गैरत आख्या اپنے فو دیے ورٹ توجہ نہیں فرمائی حالانکہ ہے نہیں ہٹرام سر توجہ بندہ مرنا سینئر توجہ بندہ مردہ نہیں اے ایتھے جا مارو تو پھر اشر ویک دل رکھ کے کوئی سوا مارو تو پھر وقت بجتا ہے اور اس پلاسٹک نے بچا ہی کی اگلے دن سہور چٹ ہوا پچھوں وجہ ہےلمٹ والا جا کے بجا ہے پٹیا ٹرالی آ پچھو جا کے کیونکہ دستا سڑے تھے کھوپے پے ہوں نے نا جلدی خوفے نہیں چڑھائی جائیں گے ڈگر ہاں <تصفح> وہ کھوپے چڑے پا جا بجا پچھو ڈڑال لو وہ پڑو تو وہ ہیلمٹ ادا ہوا پھر یہ سر ادھا ٹوٹا کے ہو لکھے جا ہس نار بھی سنت پان کو غیر محلم سمجھ لیا جانے اے بنیاد کلیے نرسی ایک کرپکا کر سر وومن سنی ہوئی ہے جراجے سبحان مکان لباس سماریا سے دنیا کیسی حالت جن جنہیں ویخ کے لوگ نبی پاک دے طریقے لو سمجھا غیر مہذہ یہ سمجھا مذہب انہوں سمجھا ادلا یہ نیچری ہے جیڑا مومن ہوے گا وہ سمجھے گا یہ سب لعنت ہے یہ آزاد ہے انسانیت دی بربادی انسان دی تباہی ہے ہاں میرے ندی سونے چلائی تلوار دنیا کھل گیا یہ ایٹم بم مہذب ہے ایٹم بم ترقی ہے تلوار سے کیا ترقی ہے اور کی لعنت پہ گئی کہ تلوار اور تلوار نال ہوئے جہاد نبی سونا جنگا لڑن بیاسی بیاسی تو بیاسی جنگائیں کل ایک ہزار بندہ کل ایک ہزار جنگا بیاسی کل ایک ہزار جنہوں سمند مسلمانوں کے شہید ہوافر دے مر جان ایک ہزار ٹوٹل کل جنگا کنیاں بیاسی تو ہر بم چل گئے ایک چل پہ کھلے ایک لونے نویسر و استعمال فرمائی ہتھیار استعمال فرمائے رب نے اپنے حبیب پسند کیتے میرا حبیب عظیم والا رحمت ہتھیار جب سونے نبی نے چند بندے ایک ہزار کیے جنتی کروڑا کر سکے کروڑوں جنتی کر سکے ادھر جنگ ایک جنگ کی ایک جنگ کی جنگ بھی نہ ہوئے شیا دھابیا کا جھگڑا ہو بمب فٹ جائے تو حکومت حکومت پٹوا لو کسی لابی شیات یا کسی کرایہ کٹو دار پاس روپیہ ہوتا ہے ہیرو شیما ساچی جپان امریکہ پلایا بمب چلایا کروڑا بندے مار چک مارے ایک نال کروڑا مارن آہذب ہے بیاسی جگہ چاند بندے مارن آ غیر مہزبان کی پہلے یہ میں صرف دل آکھے میرے نبی ہر طریقہ ہے میرے حالت کافر طریقے دی عظمت رکھا ہوئے انہوں نے کن مومن آخنا ہے مومن وہ ہے جافر آخ لانتی اپنے طریقے چھڈو۔ جو انسان بننا جی تو ادھر آؤ تو فرمائی پر کتنے سجنا اندر ہی بدل گئے ہاں ہوں بابا جی لوگ آخو دیکھ فقیر کی گل سنا سونے نبی دیکھ دیوانے تازہ کرن کی خاطر ملتان شریف لاہور شریف ویشنوڈ روڈ کے اس سے جتنے موٹر فائدے کے آہنگا لا لو آپ سرکار لوہاڑا کام کرتے سن پر تکڑے گرم کراؤ نادر سی کراؤ کی خاطر بادوری بچی رکھ کے جی آپ کے واستے تاکہ دل خراب نہ ہو جاوے ورنہ عورت کا فرت کی عزت نہیں کھوتی برابر ہے کافر جانور برابر ہے جب بابے بی میرا دل میری اکھ لگ بہ لایا سر سرکار نگاہ فرمائی دے گی پوری سونے نکل چلی موت جو کھلو گے گھر دی چار دیواری کرا سوائی چار دیواریاں سونے دیا جتنے زمین نوکے زمین سونے کی مکان سونے مرید مری اندر چک کے جان گے سال کئی سدیا جنہ نگاہ کر دینا چلی تو سکولی ٹولا ہے ہی لانتی ہاں اے مسلمان ہے کدو نے یہ سمجھتے اگریزاں ہاتھ بڑی طاقت ہے مری تو بھئی کچھ نہیں کر سکتے تھے دیکھو نا اس وقت نہ کوئی مشینری تھی میں آیا انتری دیا چشیری نونے میرا نبی ہاتھ لاوے سونا مشینلی چالی مشین تیری ٹیوب لائٹ تیار ہو فیکٹری بچوں میرے آخر نامدار سرکار, میں حسن نو حسن نو رہا سرکار نے حسن حسین حسن حسین پاک گھر تو رہا قسم خدا دی کر کے کتاب آسمان بھی جلدہ ہے. دی بجلی اگوں آ کے دی گئی ایک ہور حضور سرکار گھر بھیجا گھر اپنے گھر جتوں سرکار ہاتھ مبارک چھڑی سی وہ دے دی سڑی یہ چمکی جودوی کا چن کیا چمکدا میں تو سنی میں باقی سنی کیونکہ سنی وہ آدھا نا جب ہو گئے نا دل بند آئی اے ہے مانا اے برائلر, برائلر اس وقت مشینری نہیں تھی کیسے بناتے پر میں کہنا میرا نبی کی قسم خدا دی نبی پاک سرکار دے درد دا کتا اتنی طاقت رکھدا ہے ہاں جو چاندے بناंदे جاندے لیکن ایسے سالمانا ایسے پولیس نظام نو اللہ تعالی اپنے حبیب واسطے پسند کیتا ہی نہیں دے اور دنیا نام منا کے جناب دنیا کر کہ ہر بندہ چل دانے میں رحمتہ جہان پسند کی یا چنت کی سرزاری پسند آئی نکل جان بولو اللہ چلو سی نیچری والتسلیم سے انکار کرے نیل کے شک ہونے کو اجتہا بل کر حرکت کرنے کو سیما وغیرہ کا شوقہ ٹھہرائے یہ نیچری کہ موجے نا نوز باللہ من والے کو یہ موجے بلند ہاں یہ سوکھتے دے ہیں نا اے اس طرح کر لیں ماں شیتانی اندے نے اللہ تعالی اپنے نظام اس نظام کی اندر اپنی میں اس دی عادت مبارک ہے اس دے خلاف کرنا اے ہے موجہ مسلم ماں باپ تو دلاپت ماں باپ یعنی رلو جمدیے آبت لاہی ہوئی ہے سنت لاہیا لیکن پتھر دٹ نہیں کڈنی پتھر, دل. پتھر دل چوٹ. علیہ سال والے اسلام یہ ہو نہیں سکتا جب ہم نہیں کر سکتے تو کوئی اور کیوں کر سکتا ہے سر اس کے متدین سب جو ہے وہ منکر منکرے اس کے موجود کے منکر ہے اچھا یا <سؤال> مسلمانوں کی جنت کو معاذ اللہ رنڈیوں کا چکلا کہے <سؤال> سر سور سرس ہوتا سی تو وہ منارے بھی آدھے جی جنت ہے وہ بھی چپی آدھے نا کہ ادھر رہے ہیں غلمان ہیں یہ ہیں وہ ہیں بھائی یہ ترنڈیا کا چکلا ہوا جنرل گل ہوئی ادو لانتی ہاں ویکو سی تے اگو چھپایا کنوں ہے وہ کدی یہ گلیں تمہیں سنائی کی سنائی ہے یار ہوں ماں گل دسو جی چشتی اتنا ہوئے انہیں مطلب دی گئی سی نا بھائی یہ کام پٹھے کھوئے چلے ہوئے چیشتی اچھا یا کہے آسمان ہر بلندی کا نام ہے وہ جسم جسے مسلمان آسمان کہتے ہیں محل باطل ہے یہ بھی کافر ہے چپتا تو ہوں ہی سکھلا ایسے نظریہ صاف کہ آسمان مذہب اور لادین ہونے کی علامت ہے تو یہ جو شریعت کوٹ کہا جاتا ہے نا یا مذہبی امور کا وزیر کسی کو بنایا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے یہ جی مذہبی امور کا وزیر ہے یہ محکمہ مذہبی امور کا ہے یہ سیاست اور دین کو جدا کرنے کی ایک شک ہے یا ایک صورت ہے جب کہتے ہیں کہ یہ شریعت کوٹ ہے اس کا مطلب یہ نکلا کہ اس کے علاوہ جتنے کوٹ ہیں وہ سب غیر شریع ہیں سبحان اللہ تو آپ سمجھ سمجھدار ہیں کہ جب شریعت متعارہ کا ایک کوٹ ہے اور باقی سب کوٹ غیر شریع ہیں کوٹ کا لفظ بول رہا ہوں غیر ہے وہ جمہوری نظام میں کوٹ ہی ہوتا ہے انگریزوں کے अبیشنگر. اسلام میں تو عدالت ہوتا ہے محشب. تو بھائی جب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ شریعت کوٹ ہے تو باقی کوٹ غیر شریع جب کہتے ہیں یہ مذہبی امور کا وزیر ہے اس کا مطلب یہ نکلا باقی وزیر سب غیر مذہبی ہیں <تصح> <تصح> <تو فران> اللہ <صاحب> ان کے لفظ بتا رہے ہیں کہ ان خنزیروں نے مہد لوگوں کو مطمئن رکھنے کے لیے اسلام اور دین کا ایک علیحدہ شعبہ رکھا ہوا ہے باقی سب کچھ دین سے آزاد ہے <تصح> اور یہی کفر ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی کسی کو کہنا کہ بھائی یہ شریعت کوٹ ہے اور یہ غیر شریف کوٹ ہے ادھر شریعت کی بات نہیں چلے گی اور پھر یہ کہنا کہ ان کوٹوں میں بھی جو بیٹھے ہیں وہ سب مسلمان ہیں جب کہہ رہے ہو کہ ادھر شریعت قرآن حدیث کی بات شریعت کی نہیں چل سکتی تو یہ کافر کے بچے پھر مسلمان کیسے ہوئے جو ان کوٹوں میں بیٹھے وہ مسلمان کیسے ہوئے مسلم کوٹ جو بھی ہوگا وہ تو شریعت کے تحت ہوگا شریعت کا پابند ہوگا <سرح> <مزدور> کیا یہ اسلام میں ہو سکتا ہے کہ مسلمان ہوں لیکن ان کے لیے یہ اجازت ہو کہ اتنے لوگ جو ہے نا وہ اگر شریعت سے باہر نکل جائیں تو وہ مسلمان بھی ہیں اور شریعت سے باہر بھی ہیں اور یہ جو ہے یہ شریعت والی بات کرتے ہیں تو یہ مسلمان ہیں لیکن یہ شریعت والے ہیں یہ مسلمان شریعت والے ہیں وہ مسلمان غیر شریعت والے ہیں یہ ہو سکتا ہے ایمان سے پتہ نہیں یہ کیسی عجیب لانتی تقسیم ہے ان لوگوں کی یہاں پر کوئی نہیں بولتا بھائی بغیر تو بتاؤ تو صحیح جب تو کہتے ہو کہ بھئی یہ کوٹ جو ہے یہ شریعت کوٹ ہے اس میں پیر کرم شاہدری جو ہے وہ جج رہا ہے اس میں تکی عثمانی دیوبندی ملا جج رہا ہے اس میں یہ کیا ہے یہ شریعت کوٹ ہے تو اس کا تو بھائی صاف مفہوم یہی نکلتا ہے کہ دوسرے جتنے کوٹ ہیں وہ سب غیر شریع ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ غیر شریح ہوں پھر مسلم ہوں ہو سکتا ہے یعنی وہ ان کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق ہے ایک آدمی کہتا ہے میرا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جی ان کہہ رہا صاحب کا یہ فلان کا تعلق ہے جناب مطلب شریعت ایمان سے بتاؤ جو کہہ رہا ہے کہ میرا تعلق نہیں اس کا ہے وہ مسلمان ہے کیا وہ مسلمان کا تو سب مسلمانوں کا دین کے ساتھ برابر کا تعلق ہے کہ نہیں ہے بالکل یہ کہنا کہ یہ شریعت کوٹ ہے جس ملک میں یہ کوٹ ہوگا وہ ملک شری ہوگا بکیسے جی بات ہے شریعت کا ایک کوٹ ہے بات سمجھنا شریعت کا ایک کوٹ ہے اور باقی تمام کوٹ غیر شریع ہیں اور ملک شریعت یہ کیسی عجیب بات ہے جب زیادہ غیر ہیں جس ملک میں صرف ایک کوٹ غیر شریع وہ ملک کو فرقہ ہوتا ہے وہ حکومت کا ہوتی ہے مرتد ہوتی ہے تو جہاں نیچے کچہری سے لے کر سپریم کورٹ تک یہ تمام کوٹ غیر شریع انگریزی ہے اور ایک چھوٹا سا نکر میں بنایا ہوا ہے کونے میں ایک شری کوٹ اس کو کیا رکھتا ہے تو میں پوچھتا ہوں یہ حکومتیں مسلم کیسی بنتی ہیں یہ مسلمان جو ان کوٹوں کو پھر سمجھیں کہ یہ صحیح چلتے ہیں اور صحیح کام کرتے ہیں ادھر قانون ہوتا ہے اور ہمارے بیٹے بھی ادھر لگنے چاہیے ہے جی ان کوٹوں کو بھی ساتھ ساتھ رکھنا چاہیے میں تو کہتا ہوں لوگوں کا جنازہ حرام ہے وہ تو غیر مسلم لوگ ہیں جو یہ نظریا رکھتے ہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں ہے جی یاد رکھنا کہ حکومت جتنی ہو اس کے تمام شعبہ جات جتنے ہیں ان میں سے اگر ایک شعبہ وہ کہے یہ غیر شریع ہے تو وہ ساری حکومت غیر مسلم کرار پاتی ہے اس حکومت کو مسلم حکومت نہیں کہہ سکتے جیسا کہ کوئی آدمی کہے میں نے پہلے بھی مثال دی پھر سمجھا دیتا ہوں جیسے کوئی آدمی کا کہ میرا دین کے فلاں کام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں وہ مسلمان ہے ایمان سے بتا نہیں کیونکہ دین کو ماننا یہ تقسیم نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی کہے کہ دین کی سو باتیں ہیں پوری مثال کے طور پر تو میں ایک کو تو نہیں مانتا یہ ننانوے کو مانتا ہوں تو وہ کیا مسلمان یا کوئی مفتی کہا ہے جی مسلمان ہے وہ مفتی کافر ہو جائے گا بھائی دین کی سو باتوں میں سے ایک کو نہ ماننا ایک کے ساتھ لا تعلقی ظاہر کرنا اسی طرح کفر ہے جس طرح کے تمام دین کو نہ ماننا کفر ہے اور اس کے ساتھ لا تعلقی ظاہر کرنا کفر ہے سمجھ آ رہی کہ نہیں ادھر تقسیم نہیں ہو سکتی جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں تعظیم اور توہین یہ تقسیم نہیں ہو سکتی ایک آدمی کا ہے میں کسی کے سر پر بوسہ دیتا ہوں لیکن پاؤں پر جوتے مارتا ہوں تو میں اس کی عزت کر رہا ہوں اوپر عزت کر رہا ہوں نیچے توہین ہو رہی ہے تو کوئی حرض نہیں یہ تو نیچے ہے نا اوپر تو نہیں یا کوئی آدمی کہا ہے کہ میں کسی کے سر پر تھپڑ مارتا ہوں لگا پاؤں پر بوسا دیتا ہوں تو میں اس کی تعظیم بھی کرتا ہوں توہین بھی کرتا ہوں کوئی ماننے کے لیے تیار ہوگا ہر آدمی یہی کہے گا بغیرت یہ تیرا موں پر بوسا دینا یا پاؤں پر بوسا دینا یہ ڈرامہ ہے بالکل صحیح تو صرف اس کی بےزتی کرتا ہے اور بلکہ میں تو کہتا ہوں اس طرح ملا کے رکھنا یہ تو اور زیادہ بے عزتی ہے اور زیادہ بےزتی ہے تو غرض بھائی یہ شعبہ مذہبی امور کا اسی طرح شعبہ یہ جی وفاقی مذہبی امور کے وزیر ہیں کہتے ہیں نا یہ وفاقی وزیر ہے مذہبی امور کے یہ صوبائی وزیر ہے مذہبی امور کے یہ نیچریت ہے یہ کفر ہے اس کا مطلب یہ نکلا کہ ان خنزیروں نے باقی تمام وزارتوں وزارتیں جو ہیں ان کو کفر کی وزارتیں بنا رکھا ہے اور ایک کو انہوں نے کیا کہہ دیا تو کافی ہو گئے اتنا بڑی ساری وزارتیں کفر کی اور ایک اسلام کی کہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی بات اصل وہ ہے کہ اسلام اور کفر جمع نہیں ہو سکتے پیشاب اور دودھ اگر جمع کرو تو تم کہو دودھ ہے نہیں ہو سکتا اسی طرح آپ کو پھر اسلام اکٹھے نہیں ہو سکتے یہ بہت بڑی یہ عام عوام الناس کو دھوکہ دینے کے لیے وہ ایسا کرتے ہیں جن کے پاس عقل نہیں ہے سمجھ نہیں ہے جی میں کہوں گا بلکہ ایمان ہی نہیں ہے یار اگر ایمان ہوتا تو اتنا تمیز نہیں ہے تو یہ ان الفاظ سے سمجھ نہیں آتا لوگوں کو کہ یہ جی وفاقی مذ... یہ مذہبی امور کا وزیر ہے تو یہ تو لفظ بتا رہا ہے کہ باقی سب غیر مذہبی ہے اور جس حکومت جو حکومت مذہبی اور غیر مذہبی دونوں سے مرکب ہو جو پیشاب اور دودھ دونوں سے بنے جو حلال اور آرام دونوں سے بنے جی تو وہ تو آرام بن جاتا ہے وہ کفر بن جاتا ہے اس کو کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ اسلام اور ایمان ہے جی ایک بیگ ہے بکرے حلال گوشت ایمان سے بتاؤ حلال گوشت آپ لاتے ہیں اس کے اندر ایک چھینٹا ایک کترا پشاب کا ڈال دیں وہ ساری کی ساری دیکھ پلیت قرار پائے گی یا آپ کہیں گے کہ یار وہ قطرہ جو ہے نا وہ اس کے ساتھ والی بوٹی ہیں وہ سب جو ہے نا وہ تو ٹھیک حرام ہے لیکن باقی جو ہے وہ سب حلال ہیں حالانکہ وہ قطرہ جب ملے گا تو وہ تو سب میں شامل جب بات اس میں سب شامل ہو گیا تو سام ساری دیکھ پلیت قرار پائے گی کسی کو کہو یار ہم نے دیکھ پکائی اس میں ایک بوٹی خنزیر کی ڈال دی تو کھائے گا کوئی نہیں کیوں اگر کوئی دیگ بکرے کی دیگ ہے گوشت ایک بوٹی اس میں خنزیر کی حرام پلیت کیا تو کوئی کہنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جناب وہ ایک بوٹی تو پلیت ہے لیکن باقی دیگ کہہ سکتا ہے تو یہ تقسیم بڑی عجیب ہے یہ اسی تو نیچریوں کی ایک نشانی یہی ہے کہ وہ سیاست اور مذہب کو جدا جدا بتائیں گے کہیں گے بھائی اور ان میں سے کچھ اس طرح ہوں گے کہ وہ کہیں گے ہمارا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہم مذہبی لوگ ہیں سمجھو یہ بھی نیچریاں ہیں لیکن یہ کون سے نیچری ہیں سر سید کی طرح داڑھی والے نیچری ہیں جیسے یہ رائبنڈ والے اور سب پگوں والے کہتے ہیں نا کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں یہ بھی نیچری اور جو سیاست والا کہے ہمارا مذہب سے تعلق نہیں وہ بھی نیچری یہ دو طرح کے نیچری ہوتے ہیں ہاں جی جو سیاست اور مذہب کو جدا رکھتے ہیں یہ دو طرح کے ہوتے ہیں دونوں خنزیروں کے دھوکے اور داؤ میں پیچ میں نہ خدا کے بندو اچھا اس کے آگے جناب اسی طرح کوٹوں کو عدالتیں سمجھنا کیا مطلب سمجھنا کہ ان میں انصاف ہوتا ہے یہ بھی نیچریت بھی ہے نیچریوں کی پہچان بھی ہے علامت بھی ہے اور کفر بھی ہے یہ اب تک میں جتنی نشانی بتا چکا ہوں یہ سب کفر و ارتداد ہے یہ کفری علامات ہاں یہ موٹی چیز یہ چھوٹی چیز نہیں ہے یہ سب کفری علامہ آتا ہوں تو یہ سمجھنا کہ کورٹ واقعی عدالتیں ہیں میں یہاں پر ایک بات کی وضاحت کر دیتا ہوں یہ کرم شاہی جو تھا نا وہ شریعت میں تو شریعت عدالت نہ کہوں لیکن نام بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ شریعت عدالت کا جج بنا ہوا تو مجھے کسی نے کہا میں نے کہا یار یہ تو کف ہے اس نے کہا جی وہ تو شریعت عدالت کا شریعت کے مطابق وہ فیصلہ کرتا تھے میں نے کہا یار میں یہ کہتا ہوں کہ جہاں انگریز کا قانون ہے اس کے ساتھ جہاں انگریز کا قانون ہے غیر مسلموں کا قانون ہے انہیں حکومت والوں کی طرف سے جنہوں نے وہ बना بنا رکھے ہیں اس کے ساتھ اگر شریعت کی عدالت ایک بنا دی جائے میں اس کو کفر سمجھتا ہوں سبحان اللہ کس وقت بات سمجھنا کس وقت کفر سمجھتا ہوں جس وقت ہے انگریز کی جو عدالت یعنی کوٹ ہو اس کو شریعت کی عدالت سے بلند و بالا سمجھا جاتا ہو یا برابر سمجھا جاتا ہو؟ بات? صدق, صدق, جو, یا مسلمانوں کے لیے بنایا گیا ہو کہ ادھر ایک تو ہے نا اس طرح مثلا کوئی غیر مسلم ملک کا ہے اس میں یہ ہے کہ غیر مسلموں کے لیے وہ کوٹ ہے جی اور مسلمانوں کے لیے انہوں نے یہ اجازت دے رکھی ہے کہ یہ عدالتیں ہیں تم اپنے اسلام کے مطابق یہاں پر فیصلے کرو سنو اپنا کام چلاؤ اپنے معاملات نہ بیڑو اس طرح تو اگر صورت کوئی واقع ہو جائے نا اس کو جائز کہہ سکتے ہیں لیکن مسلمانوں کے لیے غیر مسلموں کے کوٹ بنانا اور پھر ان کے ساتھ ملو ملا کو خوش رکھنے کے لیے سات کوٹ شریعت کا بنا دینا اور مسلمانوں کے لیے کہنا بھئی پہلے ادھر آئے ادھر سے اگر ادھر جائیں گے تو اس کوٹ کی اجازت سے ادھر جائیں گے شریعت کوٹ میں پہلے ادھر آنا پڑے گا یا آپ کو اختیار ہے ادھر بھی آئیں اور ادھر بھی جائیں یہ دونوں صورت کفر سور تک سبحان اللہ کیا سبحان حقیق. اللہ وہ حکومت کا فرقرار پائے گی وہ مسلمان نہیں تو بھائی اس طرح میں نے کہا کہ پھر مسلم ملک کو مسلمانوں کا ملک شمار ہوتا ہو پھر اس کے اندر یہ کورٹ کافر کا بھی بنا دینا ساتھ اسلام کا بھی بنا لینا اور مسلمانوں کو کہنا ادھر ادھر پھر پرتری اور بلندی جو ہے نا وہ دینا فوقیت دینا کس کو کافر کے کورٹ کو غیر مسلم کے کورٹ کو یہ سب باتیں کفر ہیں ارتداد ہے اور نیچریت کی علامت ہے دیکھیں میں نے کہا تم سپریم کورٹ پاکستان میں ہے نا تم کہ سپریم کورٹ ہے کہنے لگا تو سپریم کورٹ کا مطلب کیا ہوگا سب سے بڑی کورٹ سب سے بڑی کورٹ تو جو شری کورٹ ہے جو شریعت کورٹ شمار کرتے ہو وہ ماتحت کورٹ شمار ہوگی یا سب سپریم کورٹ کے برابر یا آلہ شمار ہوگی جناب ماتحت کا یہ مطلب ہے کہ اگر کوئی آدمی شریعت کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کر دیتا ہے سپریم کورٹ میں تو وہ پاکستان کے قانون میں کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے کو شریعت کورٹ میں چیلنج نہیں ہو کیوں جی بابر صاحب میرے خیال میں آپ اس شعبے میں شامل ہوئے ہیں تو آپ کی کیا تاقیق ہے اسی طرح اور شریعت کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے میں کہا آپ بتائیے وہ ملہ تقی عثمانی تکی اس کو تقی اس کا نام ہونا چاہیے تقی عثمانی تکی تقی ہاں تکی تکے شاہی وہ بغیرت کا بچہ کافر میں پوچھتا ہوں خنزیر یہ دارول ہے کراچی کا بہت بڑا دارال کراچی دیوبندی شفی دیوبندی تھا اس کا مدرسہ ہے اس کا بیٹا ہے تکی عثمانی تو یہ بھی یہ دیوبندیوں کی طرف سے کیونکہ وہ جیسے اکبر کہتے ہیں نا ایمان بیچنے پہ سب ہیں تلے ہوئے لیکن خرید ہو علی گھر کے بھاؤ سے کیونکہ اب جج بن کر ظاہر ہے پیسہ گاڑی شہرت سب کچھ حاصل کرنا تھا تو ادھر برائلر شامل ہو گیا کرم شاہ جس کو پیر کرم شاہ کہتے دیوبندی شامل ہو گیا تکی تک اور شیوں کا بھی اسی طرح ہر فرقے کے وہاں پر جناب ہو کیا ہے جی یہ جی اسلامی کوٹ ہے شریعت کوٹ ہے اب دیکھیں پہلے اس میں دیوبندی بیٹھے ہوئے ہیں دیوبندیوں کے ملاحوں پر ارتداد کا فتوا ہے اور وہ اترے جناب شریعت کورٹ میں شریعت کورٹ پر وہ بھی ہے اور پھر بھی شریعت کوٹ ہے हा, हा, اب دیکھیں ایک تو یہ عجیب بات ہے है? اور دوسری جو اصل جس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں جس پر سب متفق ہوں گے اور اس سے کوئی نہیں بھاگ سکتا نہ دیوبندی نہ میں ان سے میں پو, پوچھتا ہوں کہ جب سپریم کورٹ یہ سب سے بڑی کوٹ شمار ہوتی ہے اور اس کے فیصلے کو شریعت کورٹ میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا اور شریعت کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے اس کا مطلب یہ نکلا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ شریعت کورٹ نہیں توڑ سکے گی اور شریعت کورٹ کا فیصلے کو سپریم کورٹ توڑ, توڑ سکے گی, گی, گی تو آپ بتائیں ایمان سے آپ مسلمان ہیں الحمد کیا آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے رب العالمین جل جلب اجل کریم کا جو فیصلہ ہے اس کو کوئی نبی توڑ سکتا ہے نہیں تو نہیں کوئی دنیا کا انسان توڑ سکتا ہے اللہ اللہ سبحان تو آپ بتائیں اس کوٹ کو بنانے رکھنے والے مسلمان کیسے قرار پائیں گے یا ایسی نام نہاد شریعت کوٹ میں بیٹھنے والے مسلمان کیسے ہوں گے کہ جس شریعت کوٹ کے فیصلے کو کافر انگریز کا کوٹ توڑ رہا ہے میں کہتا ہوں خنزیرو بتاؤ اگر یہ فیصلہ جو تمہارے شریعت کوٹ میں ہو رہا ہے اگر یہ رسول اللہ کی شریعت کا فیصلہ ہے تو رسول کی شریعت کے فیصلے کو کافر کا کوٹ توڑ رہا ہے تو بتاؤ خنزیرو تم رسول کی اتنا بڑی توحیر کر رہے ہو جس رسول کے فیصلے کو سدا لاکھ نبی کا فیصلہ انگریز کے ہاتھ میں تروا رہے ہیں اور پھر کہتا ہے مسلمان ہے کیا بات بغیر تو تم نے پیسے کے پیچھے ہے تم نے شریعت کو مذاق بنا رکھا ہے کیا بات اقبال سچ کہتے ہیں کہ قرآن کو بازی چاہے تعویل بنا کر چاہے تو کرے خود ایک تازہ شریعت کی جان بال کہتے ہیں یہ آج کے مسئلے کو بڑے اختیارات ہیں اتنے اختیارات ہیں یہ اپنے رسول کی بات کو قرآن کو جس طرح چاہے توڑ مروڑ کر لیتا ہے کیوں اس وجہ سے کہ یہ خنزیر خود نیچری مسئلہ ہے یہ اللہ رسول کے پیچھے نہیں چلتا اللہ رسول کو اپنے پیچھے چلاتا ہے ہاں یہ نیچری طبقہ سکولی یہ نہیں کہتے کہ اللہ رسول کا نام نہ لو یہ کہتے ہیں لو لیکن ان کو اپنا بندہ بناؤ خود بندے تو نہ بنو ارے خدا تو وہ ہے جس کے بندے بنے جس کے سب بندے ہوں مومن وہ ہے جو کہے میں خدا کا بندہ ہوں وہ خندیر کا ایسا مسلمان ہے جو کہے میرا بندہ ہے ارے بھائی بندہ کس کو کہتے ہیں بندہ تابے دار کو کہتے ہیں دیکھیں اور پھر پیر بنے ہوئے یہ کیا ہے یہ این کیسے اسی کی ایک شک ہے یہ اس کی ایک ایک اے اے شاک سمجھو کس کی شریعت اسلام سیاست اور دین جدا جدا ہے یہ سیاست اور دین کو جدا کر رکھا ہے بھئی یہ کوٹ سیاسی کوٹ ہے اور یہ کوٹ یہ ان کی شریف کوٹ ہے پر میں یہی کہتا ہوں ایمان سے میں کہتا ہوں پتا دنیا اس وقت کتنی بھوکی مر رہی ہے روزہ نہیں ہوگا ایمان جو نہیں ہے روزہ کام سب کے اتنے بڑے حضرت کو آپ نے کافر کہہ دیا میں نے کہا بھائی اس حضرت نے اتنے بڑے دین کا انکار کر دیا جو اتنے بڑے دین کا انکار کر سکتا ہے تو اس کو کافر کیوں نہیں کہا جا سکتا اس کو مرتب کیوں نہیں کہا جا سکتا خدارا ان کوٹوں سے ایسے نفرت کرو جیسے پاخانہ سے کرتے پاخانہ سے پاخانہ سے نفرت کم ہونی چاہیے اس وجہ سے کہ پاخانہ صرف اور صرف کپڑے کو جسم کو پلیت کر دے گا آپ کو کافر نہیں کر سکتا مم. لیکن یہ کورٹ تو کافر کر رہے ہیں کتنے عجیب ملا خنزیر جو کہتے ہیں ہم شریعت کورٹ میں بیٹھے بات دل دو ہی پسند ہے حقلا شریف اقبال کہتے ہیں نا اور یہ دو دونوں کو ملا رکھنا باطل تو یہ شرکت گوارا کر سکتا ہے لیکن حق گوارا نہیں کر سکتا سحان اللہ کیا مطلب شیطان یہ گوارا کر سکتا ہے مجھے بھی مانو اور خدا کو بھی مانو لیکن خدا کیسے گوارا کرے مجھے بھی مانو اور ابلیس کو بھی مانو سل ایمان سے بتاؤ بھائی خدا کو گوارا ہو سکتا ہے میں یہاں ایک مثال دیا کرتا تھا آج دورہ دیتا ہوں کہ ایک آدمی ہے اس کا رقبہ ہے ذاتی وراثت ہے اس کی ایک مربع اس کا ذاتی وراثت رقبہ ہے کسی نے آ کر قبضہ کر لیا اب جس نے قبضہ کیا اس سے ممکن ہے کہ وہ یہ کہے کہ آؤ یار کچھ تم رکھ لو کچھ میں رکھ مربع سے چلو اور نہیں تو ایک قلعہ مجھے دے دو باقی تم رکھ لو جس کی وراثت ہے وہ کہہ گا خنزیر میں تو تمہیں ایک وٹا نہیں دینا چاہتا تو اکیلے کی بات کرتا ہے تیرے باپ کی ہے تم نے تو قبضہ کیا ہے چھوٹے دجال بھاپ میرا ہی ماں کا باپ یہ رکھ با ہے میں کب شرکت تو وہ کہہ سکتا ہے جس نے قبضہ جو قبضہ کرنا چاہتا ہے نا یا قبضہ جس نے کیا ہوا ہے وہ سلا کر سکتا ہے اس بات پر کہ چلو کچھ تم رکھ لو کچھ میں رکھ لیتا ہوں لیکن جس کا اپنا ہے وہ کبھی شرکت گوارا نہیں وہ ابلیس تو قبلہ نا والا ہے کنجر کا بچہ اس کا کون سا حصہ ہے رب کی ملکیت میں کی خدا میں اللہ تعالی کی تو سب اپنی ہے وہ کب گوارا کرتا ہے کہ چلو تمہاری بات بھی مان لی جائے اور میری بھی مان لی جائے نہ ابلیس کہتا ہے چلو کچھ نہ ایک سجدہ مجھے کر لو دس سجدے خدا کو کر لو ایک بات میری مان لو دس باتیں خدا کی مان لو لیکن اللہ تعالی کو یہ گوارا اسی کو اللہ میں اقبال یوں کہتے ہیں کہ باطل دو ہی پسند ہے حق لا شریک ہے اے سبحان اللہ. شرکت میاں آئے حق کو باطل نہ کر قبول وہ کہتا مسلمان کافر تمہیں دعوت دے گا کہ آؤ مل جائیں لیکن تم نے کبھی ملنے کی دعوت نہ دینی ہے نہ قبول کرنی ہے سمجھ نہیں آ رہی دیکھو یار کتنی ایمان کی بات کر گئے اللہ اس بات سبحان اللہ بات باطل دئی پسند ہے حق لا شریک ہے باطل دئی بسند ہے حق لا شریک ہے شرکت میاں نئے حق کو بات دل کر کبوری سال تک اور یاد رکھنا یہ جتنا فساد پڑا ہوا ہے نا یہ سیاست اور مذہب کو جدا کرنے کا اوف اوف اوف اوف اوف. بس سیاست کو مذہب سے حکومت کو مذہب سے جدا کرنے کا یہی مطلب ہے کہ یہ سب فرون خنزیر ہوں گے اور جو اپنے آپ کو دین والے کہیں گے وہ مسجد میں تصویر اٹھا کر اللہ اللہ کرتے رہیں گے اور دجل اور فریب اور مکاری کے ساتھ لوگوں کو کہیں گے کہ ہم دین والے ہیں ماشاءاللہ اللہ تم بخشے ہو سب عوام الناس کے تمام معاملات دین سے باہر ہوں گے اور پھر یہ خنزیر ان کو فتوی دیں گے کسی کو عاشق رسول کے کسی کو پیسے کسی کو پیسے سبحان اللہ. اللہ. شاید. اللہ. کیا بات ہاں اللہ کے بندے آج کیوں دین والا ذریعہ خوار ہوتا ہے کیوں خواہ ہوتا ہے اس وجہ سے خوار ہوتا ہے کہ اس لیے اس ملک میں آنکھ کھولی ہے جس ملک میں دین والے کے پاس طاقت ہی نہیں ہے اکبر البادی فرماتے ہیں سید اکبر حسین البادی فرماتے ہیں کہ میاں میں بتاتا ہوں کہ جب دین سے حکومت الگ ہو جائے نا تو پھر دین کیا رہ جاتا ہے دین کیا رہ جاتا ہے وہ فرماتے ہیں